الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ تمام عاشقان رسول کو پاکستان کی جشن آزادی مبارک ہو الحمدللہ 70 سال ہو گئے دعوت اے ہمارے وطن عزیز کو آزاد ہوئے اور اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر آج خصوصی نشریات ہماری جاری رہی ہیں اور اسی کا تسلسل ہے کہ ابھی بھی ہم ایک خصوصی نشریات لیے حاضر ہوئے ہیں اور آج کی نشریات میں کیا کیا ہوگا وہ انشاء اللہ وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا ابھی ہمارے کچھ اسلامی بھائی تیار بیٹھے ہوئے ہیں فیس ٹو فیس کرنے کے لیے ان آپ سے بھی فیس ٹو فیس بھی ہوں گے اور آپ کی بھی باتیں سنیں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نبی پاک صاحب اللہک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمد نشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دروت پڑ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور الحمد اس میں بھی میں اپنے ذہن سے جو عرض کروں کہ آپس میں بھی تعلق قائم رکھنے کا بھی ایک جذبہ ہمارے آپس کے جو وطن میں رہنے والے ہیں ان میں پایا جاتا ہے اور یہ میں اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہمارے یہاں اور وکلاء آئے تھے تین دن کا ان کا تربیت اجتماع تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تو یہ بڑے مطلب کہ ان سے کچھ بات ہوتی تھی تو بیرون ملکہ بھی تذکرہ چلتا ہے وہاں کا جو کلچر وہاں کا مزاج جو میں نے بھی دیکھا ہے انہوں نے بھی کچھ اس کا اظہار کیا تو آپس میں اتنا زیادہ تعلق رکھنا دکھ سکھ میں ساتھ دینا اتنا رجحان دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں پایا جاتا لیکن جب ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں جب بھی کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی پریشانی آئی کوئی ایسی قدرتی آفت آئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ ملک بھر کے عاشقان رسول ان کی امداد کے لیے آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں کوششیں کرتے ہیں تو اس یہ سارا سلسلہ ہمارے ملک میں بھی جاری رہتا ہے خیر وطن عزیز کے حوالے سے یہاں کے نعمتوں کے حوالے سے آپ چند دنوں سے مدنی چینل پر دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق کا فرمائے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے ہمارے سلسلے میں شامل لینے کی کوشش کیجیے گا کچھ فیس ٹو فیس کا سلسلہ بھی رہے گا پھر انشاءاللہ کچھ جو حاضرین ہیں ان سے سوالات کا سلسلہ ہوگا آج بھی ہم ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو جو سلسلہ دکھانے جا رہے ہیں اس میں حاضرین کے لیے تحفوں کا بھی الحمدللہ ہمارے ہاں سلسلہ موجود ہے یہ تبرکات بھی ہیں اور آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ عظیم الشان با برکت باعظمت گلاف کعبہ اس کے ہم نے جو جیسا یہ پیس آیا تھا مبارک پیس اسی طرح کا یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے سلسلے میں کون خوش نصیب ہے جو یہ غلاس کعبہ لے کر اپنے گھر کو لوٹتے ہیں ان آپ کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ بھی کوشش کریں ان شاء اللہ ساتھ ساتھ آج الحمد للہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی مبارک چادر خان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ بھی آپ کو یہاں سے سوال کے جواب یا کسی بھی عنوان پر تحفے میں دے دی جائے اور یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ ذوق ہوگی کہ یہ دونوں تحفے بارگاہ میل سنت سے ہی آئیں ماشاء اللہ اور بھی ماشاءاللہ اللہ یہ بستہ دکھایا جا سکتا ہے بارشریعت اے نیکی کی دعوت کتاب مقتط المدینہ کی دیگر کتابیں بھی یہاں موجود ہیں اور بھی ماشاءاللہ تبرکات یہاں موجود ہیں جو آج کے سلسلے میں انہیں بھی سوال کے جواب یا کسی بھی عنوان پر تقسیم کیا جا سکتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی منوں کے سلسلے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے بزرگوں کے سلسلے بھی ہوں آج بھی ایک مقابلہ ہوگا اس مقابلے میں جو جیتے گا وہ بھی انشاءاللہ کو عظیم الشان مدنی تحفہ لے کر وہ بھی لوٹ سکتے ہیں تو اول تاکہ شرکت کیجئے گا حاضرین میں بھی دیکھتے ہیں کون کون کیا کیا تحفے لے کر لوٹتے ہیں انشاءاللہ اللہ ازب جلد تیار ہیں آپ لوگ توفوں کے لیے اچھا کیا کریں گے آج آپ مجھ سے کچھ موضوع تو آپ نے دیا نہیں ہے جی جشن آزادی پہ بات کریں گے جشن آزادی اچھی اچھی باتیں ہوں گی امر بھائی آج تو آپ ابتدا آپ کی مسکراہٹ سے ہونا تو کوئی تھوڑا سا جمع رہے گا اللہ چلتے ہیں پھر فیس ٹو فیس کی طرف بیٹھتا ہوں میں ہلکات رکھنے کی مدنیل دی جائے مدنی چن کے ناظرین ابھی دیکھتے رہیے کال کرتے رہیں اور یہ چار اسلامی بھائی ہیں میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو سنیں گے بھی اور جوابات بھی لیں گے ہم آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً ویسے ابھی دوران سلسلہ ذہن میں آیا ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی غور فرمائیں کوئی ایک سوال ہونا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور پھر ان کو بھی ہم توحفے بھجوائیں کو اس کی صورت بھی بننی چاہیے کیا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے ضویب بھائی ہونا چاہیے, بلکل چاہیے بلکل نا ان کو بھی کوئی ایسا تحفہ بھیجنا چاہیے سوال بھی مدینہ مدینہ ہونا چاہیے وہ سوال بھیجیں تو میں انشاءاللہ شاء اللہ مندی چند کے ناظرین سے بھی ایک سوال کرتا ہوں اور وہ سوال انشاءاللہ پھر اس کا ایک ٹائم فریم دیں گے اس دوران جو درست جواب آئے گا اس درست جواب میں سے اور کریں گے ان میں سے ابتدا میں جو پہلے بارہ نام آئیں گے درست جواب دینے والوں کے تو بارہ نام پکارے جائیں گے ان بارہ میں سے ایک کی قرآدازی ہوگی اس جن کا جو نام نکلے گا ان شاء اللہ انہیں تحفہ دیا جائے گا ان شاء اللہ تبرکات بھیجے جائیں گے اور بھی کچھ بھی بھیجا جا سکتا ہے دین ذرا سوالات بتائیں سوالات کے اور بھی پرچے ہیں ماشاء حبیب صلی, صلی, صلی اللہ تعالی علی محمد و علی علی و صحبی و, باری و سلم اچھا چلیں مادنی چلنے کے ناظرین آپ کے لیے پہلا سوال سورہ سبحان سورہ سبحان کس صورت کا دوسرا نام ہے سورہ سبحشان کس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ سبحشان کس سورت کا دوسرا نام ہے آپ کا, کا وقت مدنی چین کے ناظرین شروع ہو چکا ہے آپ جلد از جلد جواب ہمیں بھجوائے اور تحفے حاصل کریں اگر باپو یاد دلاتے رہیے گا تو میں بارہ منٹ کے بعد ایک اور سوال کر لوں گا مدنی چین کے ناظرین سے ان بارہ منٹوں کے اندر اندر جو جواب آ جائے اس جواب کو ہماری مجلس ہم تک جو ہمارا طریقہ کار ہے پہنچا دے بارہ منٹ کے بعد موقع ملے بارہ منٹ پندرہ منٹ چودہ منٹ گفتگو چلتی رہے گی تو جو اگر موقع ملے تو مجھے دوبارہ یاد دلا دیجیے گا انشاءاللہ شاء اللہ میں ایک سوال اور کر لوں گا مدی چینل کے ناظرین سے چلیں مدی چینل کے ناظرین اور ہمارے عشقان رسول جو یہاں جمع ہیں حاضرین اچھا آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے حاضرین کو بھی کچھ ٹوکن دیے آپ کو ٹوکن ملے ہیں آپ کو اچھا ماشاء اللہ تو یہ ہوگا ٹوکن سے بھی ان کو بھی بتا دیتے کہ ٹوکن کے ساتھ کیا ہوگا ٹوکن میں یہ ہوگا کہ ہم نمبر وائز آپ کو لیں گے اچھا تیس نمبر آپ کا ہے اچھا الٹا اُلٹا دکھائیں گے تو سولہ کا انیس پڑا جائے گا اکسٹھ پڑا جائے گا کیا پڑا جائے گا تو ماشاء یہ نمبر لے لے کر آپ اندر اسٹوڈیو میں آ رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ نمبر کے ساتھ ہم مقابلے میں شامل کریں گے تو یہ نمبر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا یہی نمبر ہوگا جو آپ کو آگے کے مقابلے میں شامل کرے گا اور انشاءاللہ اللہ پھر یہ مقابلہ برتے برتے کوئی ایک ہوگا ایک کام کرتے ہیں آج کادے کا خلاف اس کو دیں گے جو ہم مقابلہ جو کرنے جا رہے ہیں ہمارے حاضرین کے اندر تو قادے کا گلاف اس مقابلے میں جو اسلامی بھائی جیتیں گے ان شاء اللہ انہیں یہ قابل کا گلاب تحفے میں دے دیا جائے ٹھیک ہے بابو اجازت ہے ان ارے کیا بات ہے بابو کی ماشاء صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پاکستان تو سلامت رہے اے میری جان تو سلامت رہے جی میں حاضر ہوں حضرت عمار بھائی کیونکہ ہمیشہ اسٹارٹ لیتے ایک ایک دفعہ بھی جو ہے لگتا ہے کہ امار بھائی کچھ بھرے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے اچھا انٹرو انٹرو میں ہم اس کی طرف بعد میں چلتے ہیں عجیب صاحب نے انٹرو میں ایک بات فرمائی ہے نا کہ ناظرین میرے ساتھ ہیں تو آپ نے یہ کش پہلے سے ہی ڈیسائڈ کر لیا کہ ناظرین آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں سے اتفاق کرے اور ہمارے ساتھ ہو جائے جو چیز ہے نا یہ عوام کو اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے پہلے ہی پہلے سے ہی اچھا عوام کو لیں ہم بھی اگر ہم میں ناظرین سے کچھ کہہ دوں کہ اگر اتفاق کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کال کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ہم کس طرح گھیر رہے ہیں نا کیا پتارا ہمارے منیجہ کے نام چلو اچھا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی مبارک ہو خیر مبارک چودہ اگست 1947 1947 کو ہم آزاد ہوئے اور ہمیں ایک مملکت پاکستان ملی جو اسلام کے نام پر بنی اور اس وقت سے اب تک ستر سال ہو گئے ستر سال میں جو فیکٹ اینڈ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن بےروزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مطلب مور دین 8.9 ملین لوگ اس وقت ملک میں بےروزگار ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ستر سالوں میں بےروزگاری کی شرح میں کمی آنی چاہیے تھی یا اضافہ ہونے چاہیے تھا اور اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آئی ہے 8.9 ملین سے کیا مراد ہوئی تقریباً 89 لاکھ جی. تقریباً تقریباً, تقریباً, تقریباً نبے لاکھ کیا تقریباً آزاد و شمار آپ کے ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں لوگ بے روزگار ہے مطلب یہ فیکر پڑھا ہوگا آپ کو جی یہ فیکٹنگ فیگر بری خبر ہے اللہ تعالیٰ عاشق نے رسول کو روزگار عطا فرمائے تو اس میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جو ملک جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے لیکن یہاں اگر ترقی ہوتی تو یہ بے روزگاری کی تعداد میں اتنی اس کی شرح میں اضافہ کیوں ہوتا یار اب یہ میرا سوال آپ سے سوال کا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی ایشو نہیں یہ جو ٹوٹل پاپولیشن کے کتنی پرسینٹیج ہوئی بے روزگاری کی اگر اگر مثال کے طور پر بائیس کروڑ کے آس پاس اگر ہم پاپولیشن گنتے ہیں نائن ٹو ٹین پرسنٹ تو ٹین پرسنٹ لے لیں نائن پرسنٹ لے لیں بے روزگاری تو کیا یہ دنیا کے جو کم و بیش دو سو ممالک کے آس پاس دنیا میں بتائے جاتے ہیں تو یہ دو سو ممالک میں کوئی ایسا ملک ہے جس میں بے روزگاری سے زیادہ ہو یقینی طور پہ ہوگی اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کہ ہم سے زیادہ بری کنڈیشن میں بھی ملک ہوں گے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ جس حساب سے آپ اپنا ایک پیٹریٹزم شو کرتے ہیں پیٹریٹزم کہ میں بڑا محب وطن آپ بولتے ہیں ویری مچ پاکستانی اور اس انداز میں آپ جس طرح سے لوگوں کو کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں اتنا زیادہ پیٹریوٹیزم ہم شو کریں جس طرح جی ہم بہت ہی کوئی اچھا رہ رہے ہیں یا بہت اچھا ہے پورا آپ کا ملک میں کچرے کی حالت آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیں ہیلتھ کی کنڈیشن دیکھیں مطلب کس بات پہ فخر کریں فخر دیکھیں فخر اس بات پر ہے کہ میں آزاد ہوں اگر صرف آزاد ہونے پر بھی فخر کروں تو بھی میرے فخر کرنے کا موقع ہے اور میرے فخر کرنے کی ایک گنجائش موجود ہے اور فخر کرنے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ سب کو کہ ہمارا پورا ایک بدن ٹھیک ہے ہمارے اس بدن کے اندر کچھ نہ کچھ امراض ہیں ہوتے ہیں عموماً لیکن کیا پورا بدن بیمار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو ایک بدن ہوتا ہے وہ بدن بھی مختلف بیماریوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے گھر دس قسم کی پریشانیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے بلکہ گھر کے اندر سو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دیوار بھی ہوتے دروازے بھی ہوتے ہیں نلکا بھی ہوتا ہے بیسن بھی ہوتا ہے تو کیا سب کے سب تو خراب نہیں نا نہ ہوتے کتنا کچھ خرابیاں ہوتی ہیں تو جنرلی تو پھر دیکھا جائے تو کمزوری اور اس طرح کی خرابیاں کہیں خرابیاں کسی اور نوعیت کی ہیں زویب بھائی کہیں خرابیاں کسی اور نوعیت کی ہیں اگر ہم ایک کیونکہ میں وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے کوشچن کیا ہوں گے لیکن آپ نے کچھ سوال کے اندر ہی مجھے ایک آنر دیا ہے پتا آپ کو آپ نے اسٹارٹ میں مجھے ایک آنر یہ دیا ہے کہ میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا مجھے ایسا مجھے ریئلی really مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کیا سوالات کی تیاریں کر کے آئے ہیں لیکن کہ آپ دکھے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کریں گے اور مجھے مطلب کہ میرے ملک کا دفاع کرنا ہے اور یہ میرے لیے آنر ہے اور الحمدللہ میں اس پر اپنے آپ کو یہ بھی دیکھیں یہ بھی یہ بھی ایک پلس ہے نا مجھے پلس نظر آیا تو میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں اور اپنے ملک کو اگر آپ کمپیریزن کے طور پر لیتے ہیں نا تو دنیا بھر میں مختلف نوعیت کی مختلف پریشانیاں مختلف قسم کی کرائیں مختلف قسم کے کرپشن پائے جاتے ہیں میں پہلے بھی بہت شاید دو یا دو سال پہلے میں آپ کو ارض کر چکا ہوں لائیو کہہ چکا ہوں کہ جب میں نے خود اس ٹائم پر انٹرنیٹ پر جا کر سب سے زیادہ کرائم ریشو کن ممالک میں ہے میں نے ان کو سرچ کیا تھا تو ان میں سے پاکستان کا نمبر کہیں بھی نہیں تھا بلکہ آپ کو یہ تو ایز اے مسلمان ہم سب کو خوشی ہوگی کہ ان کرائم جو ریشو جن کنٹریز میں زیادہ ہے ان میں ایک ملک بھی میں نے دس میں سا نہیں دیکھا جس میں مسلمان ملک ہو ٹھیک یہ ایک ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ جو مطلب اچھا یہ تقریباً جو انفارمیشن ہوتی ہیں میں نہیں جانتا یہ انفارمیشن کن کے ذرائع سے آتی ہیں مگر ایک ذریعہ ہے یہ بھی انفارمیشن کا اور ہم اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے تو پاکستان اس میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ پھر میں اور ممالک کی طرف گیا تو پاکستان اس میں بھی نہیں ہے تو اگر ہم اس طرح دیکھتے تو شاید پاکستان دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں کرائم ریشو کم ہے پاکستان میں اور ممالک میں بہت زیادہ ہے مگر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بے روزگاری زیادہ ہے تو میرا سوال یہ ہے میرے پیارے اور میٹھی اسلائیں بھائی کیا پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک ایسا ہے جس میں گیارہ فیصد بارہ فیصد پندرہ فیصد چھبیس فیصد چوبیس فیصد تو جناب تیس فیصد بے روزگاری کا ریشو ہو اگر ایسے ممالک ہوں تو اس میں پتہ چلے ہمارا ملک پھر بھی کم ہے اچھا کوئی ایسا ملک دنیا کا ہو کہ جس میں بے روزگاری کا کوئی ریشو نہ ہو چلے ہم اس طرح چلتے ہیں ایسا دنیا نہیں لیکن ہم اپنے ملک کی بات کریں ایسا بھی, بھی نہیں ہے اس کا مطلب بے روزگاری اگر کوئی آ... پرابلم ہے اور ہے تو اس پرابلم میں کم یا زیادہ ہر ملک مبتلا ہے جب بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہو وہ بھی مبتلا ہے اور بہت کم ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ملک ہو وہ بھی مبتلا ہے تو اب یہ کہ اس بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہم لوگوں کو میرے نوجوانوں کو کیونکہ بے روزگاری جو پرسنٹیج آئی تھنک یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس میں زیادہ ہوگی جی اچھا نوجوان میں بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھے کے طبقے میں بے روزگاری زیادہ ہو یہ بھی ممکن ہے شاید تو پہلے بھی میں نے ارض کیا ہے کہ آپ جاب ڈھونڈنے کے بجائے اپنا کام کیوں نہیں شروع کرتے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے نا کہ ہر کوئی بزنس کر سکے اپنا کام کر سکے ظاہر کچھ لوگوں کے پاس بھائی انوسٹمنٹ تو بہت ہے لوگوں کے پاس زمینوں میں لگا رہے ہیں پلاٹوں میں لگا رہے بلڈنگوں میں لگا رہے ہیں مختلف تجارتی سامان کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے دیگر نوجوانوں کو لوگ پیسہ نہیں دے رہے ان کو کمانا ہے بزنس مین ہے بزنس مین کو وہ مٹی میں پیسہ ڈال سکتا ہے ایکسپیکٹ کسی پروجیکٹ کے اندر پیسہ ڈال سکتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں دیتا انویسٹرسٹی نہیں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے ہم نہیں ہے وہ تو نہیں ہے لوگوں میں لوگوں نہیں ہی ہی ہی. اس کا مطلب جو, جو وطن میں رہتے ان میں آنےسٹی نہیں ہے نا جی جی ان میں آنےسٹی نہیں ہے تو یہ پرابلم ہمارا اپنا مطلب کہ لوگوں کا مسئلہ ہے ہم اس کو لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ جو فیس ٹو فیس ہوا تھا تو میں نے یہ ارض کی تھی کہ ہم اپنے ایشوز ہم ملک کے نام پر کیوں ڈال دیتے ہیں یار ہمارا ملک ایسا ہے ہم لوگ ہی ہیں جو ملک کو بناتے ہیں ملک کو بگاڑتے ہیں ملک کو سوارتے ہیں ملک کو چلاتے ہیں ہم لوگ ہی کیوں نہیں صحیح ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میں اب بھی کہتا ہوں میں مدنی چینل کے ذریعے یوں سمجھیے کہ ہمارے ان تمام لاکھوں نوجوانوں کو کروڑوں اسلامی بھائیوں کو میں ارض کرتا ہوں کہ یہ جو انویسٹر طبقہ ہے یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر ہے ایک ایک بلڈر ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میرے یہاں پیسہ لگاؤ اور لوگ اس کے یہاں کروڑوں اربوں روپئے لگا دیتے ہیں اس پر ایک دو جب چار آدمی پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں کیا اگر وہ مینگ رپٹ ہو گیا یا چلا گیا تو ہمارے پیسے کا کیا بنے گا تو آخر یہ پیسے والے ایک چار لوگوں پر پیسہ کیوں نہیں لگا سکتے وہ بھی کوئی خالا بھائی تو نہیں ہوتا بلڈر وومن پیسے والا پیسے والے پہ پی پیسہ لگاتا ہے ایماندار پر لگاتا ہے میں جتنی بزنس کمٹی کو جانتا ہوں بزنس کمٹی اپنا पैसा وہاں لگاتی ہے جہاں اس کو پیسہ जाने جانے کا خوف کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اس پر لگائیں گے جو پہلے ہی صاحب سروت ہو نہیں یہ نہیں ہوتا ضروری کہ وہ پہلے اگر وہ پہلے سائب سربت ہے اور نام کریمنل مشہور ہے اس کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا ایمانداری وہ دیتے ہیں اپنی پچھلی ہسٹری بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے پیسے لیے اور ہم نے آپ کو پلس کر کے ریٹرن کیا ہے تو اس کو انویسٹمنٹ لگائی جاتی ہے تو میرا ہمارے یہاں جو کمی ہے وہ ایمانداری کی کمی ہے دیانتداری کی کمی ہے وقت پر کام پر آنے کی کمی ہے اگر تین چار پانچ کمیاں ہمارے نوجوان سب کا اگر سن رہا ہے اور اگر وہ پوری کرتا ہے اور اپنی آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر ڈکلیئر کرتا ہے میرا اپنا حسن زن ہے میں ایک گمان کی بات کروں گا کہ اس سے ان تبارک و انویسٹمنٹ ملے گی اور انویسٹمنٹ مل رہی ہے ایسے آپ کو میں لاکھوں کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن اسے ہزاروں لوگوں کی میں بتا سکتا ہوں ہزاروں لوگ ہیں جن کو انویسٹمنٹ ہی دی جاتی ہے اور وہ پیسہ لگائے جاتے ہیں اور وہ لوگ خود بھی کماتے ہیں اور جو پیسہ لگاتا ہے وہ بھی کما رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں جب سودی ادارے میں لوگ پیسہ اپنا جمع کروا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے آپ کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور نوجوانوں کو کیوں نہیں دے سکتے میرا خیال ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف لائیں جو ایک آپ نے ایک سوال اٹھایا تو میری نظر میں اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد کو ایمانداری پیدا کرنی پڑے گی اور ایمانداری کے لیے انہیں اپنے کردار کو درست کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ ان کو پیسے ملیں گے آپ کی بےروزگاری دور ہو سکتی ہے میرے ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ جاب ڈھونڈنے جائیں گے آپ کی بےروزگاری دور نہیں ہوگی جاب دنیا کی ہر ملک کے اندر لمیٹڈ ہوگی اچھا پھر جاب کے اندر آپ بھی جاب کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ چاروں جاب کرتے ہیں آپ چاروں جاب کرتے ہیں اور جو اچھی جاب ہوتی ہے نا اس کی, کی سیٹیں کم ہوتی ہیں جو ہائرلی پوسٹ ہوتی ہے اس کی سیٹیں کم ہوتی ہیں اگر پانچ سو لیبر ہوگی تو اس کے بعد دس امپورٹنٹ پوسٹ ہوگی اس دس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہوگی جس کی سیلری بہت اچھی ہوگی اور وہ آدمی اپنے آپ کو فارغ ہونے بھی نہیں دے گا اتنی جلدی اس کو پتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں گا تو دوسری کمپنی میں بھی وہ ایک ہی پوسٹ ہوگی اس کی دوسری پوسٹ نہیں ہوگی تو جاب جو ہے کا پریشو کم میں اس چودہ اگست کے اس موقع پر تمام میں وطن عزیز کے آشیقان رسول کو یہ عرض کروں گا اپنا کام کریں ایمانداری سے کام لیں چھوٹا کام شروع کریں اب آپ بولو کہ مجھے مطلب کہ ایک انویسٹر دس کروڑ روپے دے دے دو کروڑ روپے دے دے تین کروڑ روپئے دے دے پچاس لاکھ روپے دے دے تو میں اپنا کام شروع کروں گا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو پانچ لاکھ روپے بھی دیتا ہے دو لاکھ روپے بھی ہے, شروع کیا ہو سکتا ہے کم سے کم انویسٹمنٹ پر جو چیز جی شروع کی جا سکتی ہے آپ لیں اس کا اعتماد بڑھتا جائے گا وہ آپ کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتا چلا جائے گا اگر آج میرا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس پر ایمانداری کے ساتھ لاکھوں نوجوان بھی اگر بازار میں آ جائیں تو شاید ان کو تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ ٹائم لگے گا ملے گی کی کیونکہ اعتماد بحال ہونے میں وقت لگتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بے روزگاری کا کوئی حل نکلے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو معیشت ہے نا اس میں اضافہ ہوگا اور وہ جب ایک شخص انویسٹمنٹ لے کر کام شروع کرے گا نا وہ اپنے باپ دو چھوٹے ملازم رکھے گا تو ان دو چھوٹے ان کو پھر ملازمت ملے گی تو اس طرح جو میں, میں اکنامکس کو سمجھ سکا ہوں معاشیات کو جو میں سمجھ سکا ہوں تو یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے یہ تو ایک تو یہ تو آپ نے جو بات کی چلی ایک بات ہے لیکن ایک شخص ہے جو ایک بندہ ہے وہ اپنی تعلیم پر اتنا خرچہ کرتا ہے چودہ پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ جتنا بھی خرچہ کرتا ہے اب وہ انویسٹر کے پاس جاتا بھی ہے اس کو دو لاکھ روپے مل جاتے تو وہ آلو چولہے کا ٹھیلا تو لگا سے رہا کیونکہ اس نے اپنے شعبے میں ظاہر وادے ڈگری لی ہے اب اس کو جب یہاں کچھ نظر نہیں آتا نا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ مل چھوڑ دیتا ہے ملک چھوڑ کر ابھی میں آج آپ کے سلسلے سے پہلے کسی کے ساتھ ہماری کو بات چیت چل رہی تھی میں نام نہیں لیتا ایک کمپنی ایک ملک سے اس وقت تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ لوگ مختلف انداز سے جو جاب کرتے تھے وہ ریٹرن ہو رہے ہیں ایک کمپنی نے ایک ملک کی آئل کمپنی نے میری اطلاع کے مطابق ساٹھ ہزار لوگوں کو فارغ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا کے کئی ملکوں میں رہنے والے پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان منتقل کرنے کی سوچ رہے ہیں یہ بات میں آج چودہ اگست کو اپنے تمام دنیا بھر میں رہنے والے عشقہ نسول پاکستانی کو کہتا ہوں کہ جب دنیا میں لوگ جا کر کماتے ہیں نا ان کو فائنلی جو اپنا پیسفل ڈیسٹینیشن نظر آتا ہے نا وہ اپنا ہی ملک نظر آتا ہے ان کو اپنی اپنی زندگی بھر کی کمائی کا تحفظ اپنے ہی ملک میں نظر آتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی آمدنی لانے میں دو نمبر کا راستہ نکال دیں کہ یار نہیں یار اپنے ملک میں جانے تو دو نمبر کا راستہ سے پیسہ لے کے جاؤ تاکہ جتنا ہو سکے ہم اپنے بچائیں اس میں بھی ملک کو نہیں نوازیں گے حالانکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چالیس سال کی پچاس سال کی تیس سال کی اوورسیز لائف کو پروٹیکٹ ان کا ملک ہی دے رہا ہے فائنلی باہر ان کو پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے دیکھیں مگر وہاں لانے میں بھی ہمارے ملک کے ساتھ بھی مطلب یہ اچھا اچھا سلوک نہیں کرتے اور تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب لاکھوں لوگ مل کر آپ جو کمپلین کرتے ہیں جب لاکھوں لوگ مل کر ایک سرزمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسی سرزمین میں رہنے والے اس سرزمین کا نقصان پہنچا رہے ہیں تو سرزمین کے بچیاں رہنے والوں کو کمپلین کس چیز کی ہے یہ سرزمین خود کو پریشانی تھوڑی اگلتی ہے ہم خود ہماری پریشانیاں خود بنا رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی تو بتائیں عمران بھائی تو چاند سے بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے اس میں کچھ گراؤنڈ ریئلٹی آپ نے شاید اس کو فوکس نہیں کیا آپ نے کہا کہ بھائی سے میری ملاقات ہوئی وہ ہے نا اپنا بزنس اور بہت سارے لوگ ایسے جو شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو دیکھیں آپ نے کیا مشورہ دیا ہوگا وہ آپ نے نہیں بتایا آپ ان کو یہ مشورہ دیا مانگا تھا ڈیسیجن دیا تھا ویسے ایک اچھی چیز تو بتائی جا سکے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے نا پاکستان میں اس طرح تھا پوچھا تھا آپ نے فیس ٹو فیس تھا وہاں اچھا میں سے پوچھا تھا میں نے کہا آپ کو یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیفٹی ہے یہاں پر جی ہے نا تو ہم سے زیادہ تو اس کو فکر ہوگی نا کہ جس کا تیس چالیس سال پچاس سال کا جو پیسہ یا تیس سال چالیس سال کی پچاس سال کی جو محنت جو اس نے باہر کی ہے اس کو اب اپنا پیسہ باہر انسیکیور اچھا وہیں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ ہم سمجھو تین چار اسلام بھائی مل کے بات کر رہے تھے وہیں ایک اور شخص بیٹھا اس نے ایک ویسٹرن کنٹری کی مجھے رپورٹ دی کہ وہاں بھی رہنے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اچھا ایک اور کنٹری کی بات کی وہاں رہنے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اصل میں آج آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کا سلسلہ بھی ہمارا چلا تھا اور ہمارے ساتھ دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ایک باپو تھے اور ایک ہمارے بلال بھائی تھے تو وہ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے دونوں سے ایک ایک سوال کیا تھا میں آپ چاروں سے ایک ایک سوال کرتا ہوں چاروں کا پاکستان کے باہر کا ایکسپیرینس کتنا ہے پاکستان کے باہر کا بہت زیادہ ایکسپیرئنس ضرور ہمارا نہیں ہے تھا لیکن آپ پاکستان کے باہر گئے ہوں اور دو چار پانچ سال دس سال آپ نے گزارے ہوں اور یہاں آ کر آپ کہیں کہ نہیں یار پاکستان نہیں ہے باہر باہر ہے ایسا اب تک تو مدی چلے کے ملس سے میرے ساتھ لوگ نہیں بٹھائے کہ میں ان سے بات کروں نا کمپیریزن کے طور پر آپ پاکستان کے باہر گئے نہیں اتنا آپ رہے نہیں ہیں اتنا پاکستان کے باہر آپ پاکستان کے باہر لوگوں سے ملے ہی نہیں اتنا پاکستانیوں سے آپ نہیں ملے آپ پاکستان سے آنے والے دیگر لوگ جو وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں جس طرح اپنی فیملی کو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں ریئلی میں بتا رہا ہوں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور آج چودہ اگست کے موقع پر میں اپنے ہم بتن پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں شاید اگر ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستان کے باہر اگر کوئی مجھے دیکھ یا سن رہا ہوگا شاید ہو سکتا ہے وہ کال کر کے میری بات کی ٹائپ کرے میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہاں پر ابھی بے روزگار لوگوں کی پرسنٹیج کم ہے پاکستان کے باہر جانے والوں کے دکھوں میں رہنے والوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے یہ میں آپ کو جو بتا رہا شاید ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات پر بہت ہوں لیکن تو شمار میرے پاس نہیں لیکن یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ جب جاتے ہیں پاکستان کے باہر تو ہم سے زیادہ تر وہی لوگ ملنے آتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں میں ابھی ہی کہہ ٹھیک ہے تو دکھی تو یہاں بھی دکھی لوگ ملیں گے زیادہ آتے ہیں لیکن ہم نے سخی لوگوں سے بھی مشاورتیں کی ہیں اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے یا کوئی مطلب کس طرح کی چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو تھوڑا بہت لے لے تو وہ الگ بات ہے لیکن میرے پاکستانی عشقان رسول میں آپ کو جو دل پاکستان میں رہ رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باہر دکھ اور پریشانیاں یہاں سے بہت زیادہ ہیں بات بڑھتی چلی جائے گی میں ایک ملک میں بیٹھا تھا شہزاد بھائی میں پانی پی لوں ٹھیک ہے سلو الحبیب صلی اللہ کا اچھا مدیچن کے ناظرین اگر سوالات کے جوابات دے چکے ہوں تو مجھے ضرور بھیجوا دیجیے گا جی بارہ منٹ ہو بھی گئے ہیں میں تو پانی پی کر ایک اور سوال کر لیتا ہوں اللہ تعالی علی محمد باہر تو پانی بھی بہت مہنگا یقین مانو خیر میں ایک ملک میں آیا نام نہیں دیتے لائیو ہوتے ہیں ہم تحفظات ہوتے ہیں میں اس ملک میں بیٹھا تھا اس ملک میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے ہمارے ملک پر تنقید کی اور امن کی بات کی نا امن نہیں ہے میں نے ان کے ملک میں بیٹھ کر ان سے کہا میں نے کہا کہ ہمارے پورے ملک کے تمام رقبے کا جائزہ لے لیں ہمارے پورے ملک کے کتنے ایسے علاقے ہیں جن میں نکلنا مشکل ہے رات کو ویسے تو کافی سارے ہیں کتنے مطلب چلو تو... چلیں پورے, پورے, پورے, پورے را... بابل میں میں کہتا ہوں بابل مدینہ شہر کو بھی لے لینا اور باب المدینہ شہر کے اگر ہزار علاقے ہوں تین ہزار علاقوں میں سے سو علاقے بھی پروف نہیں کر سکتے جن میں رات کو نکلنا ہو یا یوں نکلنا بہت مشکل ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں اس سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ اے ٹی ایم مشین بھی ہے نا دیکھتا ہے کہ میں ہاسپٹل کے اندر لگی ہوئی اے ٹی ایم مشین کے اندر جاؤں اور وہاں سے ویسے نکالوں سکیور کوئی نہیں ہے ایون میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آفس سے جب لیٹ نکلتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس گلی سے جاؤں گا نا تو مجھے کوئی مہمے وطن روٹ لے بہت سارے ہیں ایسے تو اب میں آپ کو تعداد کیا بتاؤں علاقوں کے نام تو نہیں گنوا سکتا لیکن میں اپنی بات کروں گا تو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہی ہے کہ میں کبھی بھی روڈ پر جو اے ٹی ایم لگے ہیں اس سے میں پیسے نہیں نکال سکتا مجھے پتا ہے کہ میں نکالوں گا اور یہ میری حلال کی کمائی کوئی بھی نہیں جائے گا آپ کو مطلب کہ ڈاؤٹ ہے لیکن دنیا پاکستان اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے والوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اے ٹی ایم مشینیں بڑھ رہی ہیں اور یہ چونکہ انویسٹمنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں تو یہ نہ لگا دیں مگر میں جس ملک سے کمپیریزن کر رہا تھا وہاں پر چار یا پانچ بجے کے بعد لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہے وہ بھی دنیا کا ایک ہی ملک ہوگا نا دنیا کے سے کئی ملک ہیں اور دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملک ہیں جن میں رات کو اس سے زیادہ علاقے ایسے ہیں جن میں لوٹ لیا جاتا ہے اور الگ الگ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو لوٹ مار مچاتے ہیں بعض ممالک ایسے ہیں جن میں لوٹ مار کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے وہاں ڈپریشن کا ریشو زیادہ ہے وہاں دیگر بیماریوں کا رشو زیادہ میں نے آپ عرض کی تھے نا وہاں دیگر چیزوں کا رشو مطلب کہ پرسنٹیج زیادہ ہے اگر میں بہت ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہوں نا ہمارے بات میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ملک میں رہتا ہوں اور میں لائیو بولتا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اسے رکھی چکی بات کر لائیو بولتا ہوں اور دیگر ممالک میں بیٹھ کر میں نے بات کی ہے یہ نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں زیرو مطلب کہ زیرو پر نہیں ہے ہم لوگ ایشوز نہیں ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اگر ہم بات کریں تو ہمارا ملک دنیا کے کئی ممالک چند نہیں کئی ممالک ایسے ہیں جن سے یہ بہت اچھا بہت بہتر اور بہت ساؤنڈ ملک ہے یہ چلے مان لی آپ کی بات کو کہ بہت سو سے ہم بہتر ہیں لیکن ہم بہت سو سے برے بھی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹاپ ٹین جو کرائم جہاں پر ہوتے ہیں اس میں پاکستان یا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے چلیے یہ ایک اچھی بات ہے مگر ترقی یافتہ ملکوں کی ٹاپ ٹین میں بھی پاکستان نہیں ہے ناظرین آپ کے سوال کے اچھا اور سوال مدنی کے ناظرین آپ سے وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں ہر دال آتا ہے وہ کون سی سورت ہے جس کے آخر میں ہر دال آتا ہے وہ کون سی سورت جس کے آخر میں ہر دال آتا ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین سے ہم نے دوسرا سوال کر لیا ہے اچھا یہ بیچارے ہمارے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے ہماری گفتگو چل رہی ہے اگر آپ کہیں تو میں ان سے بھی کچھ جی جی ان شاء جب تک ہم مزید سوالات سوچ رہے ہیں اب دوسرا کر لیا ہے مکبر چلا لیں پہلے سوال کا جواب مجھے بھجوا دیں پہلے سوال کا جواب ہی مجھے بھجوا دیں تاکہ میں اس جواب کا اعلان بھی کر سکوں تو اگر آپ جاتے تھے تو میں کچھ حاضرین سے جی جی ترکیب صلو سلو الحبیب صلی اللہ اچھا کال چلا دیں جی صاحب میں بہت ہی مشکلات ہیں باہر کے لوگوں کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی مشکلات ہیں اپنا ملک اپنا ہی ہے تو بہت ہی مشکلات ہیں سیلری فین لوگوں کو بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کمپنیاں ایسی ہیں جو فارغ کر رہی ہیں تو بہت مدنی کی آمد مرحبا مدنی منیوں کی آمد مرحبا سبحان اللہ اچھا وہ رومان بھائی کچھ مدنی منوں مدنی منوں کے جو سلسلے تھے ہمارے اس کو بھی کچھ لے کے چلے نا اور چلیں ہم وہ کچھ مائک بھی دے دیں مجھے تو میں مائک کے ذریعے ہمارے حاضرین سے بھی کچھ سوال کر لوں اور حاضرین سے سوال کیا کرنا ہے یہ بھی دے دیجیے گا مجھے تو میں حاضرین سے وہ بھی سوال آسان دے نا بھائی آسان سوال دیجیے گا کے لیے اچھا اس میں سے کروں چلیں چلیں مائک مجھے ملے گا اچھا چلے پہلا سوال آپ سے چا, پہلا سوال بھی اٹھنے کا ہے بیدار ہو کر یعنی جب ہم اٹھتے ہیں نیند سے بیدار ہو کر پڑنے کی دعا کون سنائے گا اچھا توفہ کیا ملے گا غیبت کی تباہ کریاں کتاب انشاءاللہ شاء اللہ تسبی مدینہ قلم مدینہ اچھا تحفہ مدینے کا تحفہ یہ اچھا یہ مدینے کا تحفہ اس میں قلم بھی ہے کیچین بھی ہے اور تسبی بھی ہے ماشاءاللہ اللہ اور غیبت کی تباہ کریاں کتاب بھی ماشاءاللہ اللہ یہ ساتھی ہمارے باپو دے رہے ہیں تو دیکھیے صحیح سنانی ہے دعا چلے اس اب تک کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں جو سب سے بڑی عمر کے بزرگ ہو دن کی عمر بڑی ہو سب سے اچھا آپ وہاں ہیں بزرگ آج یا گوشت پاک میں اخاط وہاں جا سکوں گا میں کونے میں اجازت ہے جانے کی چلے آپ یہاں تشریف لیں تو سوال کیا پہلے سوال دوہرا دیں سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھنے والی ہے ہاں بار سنائیں گے جی اگر نہ سنا سکے تو نہیں اللہ نے کہا تو بے شک کیا نہیں ہو سکتا نہ سنا سکے تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں جب جواب دیں گے تو میں نے بتا دیا کیا دوں گا جواب نہ دے سکے تو آپ کیا دیں گے تین دن کا مدن کافلا تین دن کا مدنی کافلہ کون سی تاریخ سے اگلے ماہ اگلے ماہ پورے تیس دن ہوتے ہیں مطلب انتیس دن تیس دن کون سی تاریخ کو تقریباً دوسرے جمع جمعہ ہفتہ اتوار دوسرا جمعہ ہفتہ اتوار جی دعا سنائی سلامت السلام علیکم یارف اللہ علی اللہ الحمد للہ بادامہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،, اللہ جی انہوں نے جواب درست دے دیا ہے دعا بھی انہوں نے صحیح سنائی ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مدنی قافلے کی جو آپ نے نیت کی تھی وہ بھی باقی رہے تو تحفہ بھی باقی رہے تو کچھ مدینہ مدینہ ہوتا رہے ہیں اللہ یہ توفہ بھی قبول فرمائیں کتاب بھی قبول فرمائیں ماشاءاللہ اچھا تبرک والا پانی باپو لے کر آ گئے باپو باپو ہوتے ہیں علی الحبیب بہت بہت شکریہ جی پاکستان کے حوالے سے بھی سوال ہے پاکستان کے حوالے تو سوال بہت ہو گئے یار آسان آسان سوال آپ پوچھتے ہیں ارے مدری منوں سے پوچھ لیتے ہیں بالکل آسان سوال پوچھتا ہوں آپ سے ٹھیک <تصفح> ہے اب آپ کی تیاری تو جو ہو کر ہوگی وہ تو وہی ہو ہوگی سوال بہت آسان ہے پوچھ لو اس وقت ہم پاکستان کا کون سا جشن آزادی منا رہے ہیں کتنے سال ہو گئے مدنی منڈوکول کے حساب سے توحفہ بھی اچھا باپو باپو آپ آپ بتائیں گی آپ بھی بتائیں گے چلیں پہلے آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کون سا سال ہے انگلش سے بتا دیں پاکستان پاکستان ماشاءاللہ اللہ کون سا سال ہے کون سا سال ہے یہ آپ نے سے سوال یہ تو بعد میں باری ہے اب تو میری باری ہے باپو میں تو کو ویسے کی کہ فارمیٹ بناتے رہے میں آگے پیچھے کرتا رہوں گا جی آپ بتا دیں پاکستان پاکستان کا کون سا جشن آزادی منا رہے کتنے سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے آپ بتا دیں سیونٹی ستر سال سترواں جشن آزادی منایا جا رہا ہے انہیں ماشاءاللہ تبرک با برکت پانی تسبیح اور بسکٹ مدینہ کیا بات ہے مدینے کی ماشاءاللہ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و اعلیٰ علی و صحبی و باری و سلیم ایک اور سوال کر لوں آپ سے اچھا ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ. چلیں سوال آپ سے یہ ہے چار مشہور فرشتوں کے दबाई। کیا दबाई। نام بتائیں میں اس سے پوچھوں جو ہاتھ نہ اٹھائے صرف نام بھی یا ان کے کام بھی میں صرف نام پوچھے گئے یہاں پر اس سے پوچھو جو ہاتھ نہ اٹھائے یا جو زیادہ شرما رہا ہو بھی گھوڑا رہا ہو کہ یہ آ نہ جائے پوچھ نہ لے اس سے نہ پوچھ لیں بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا نا وہ کون سا شیر ہے میں سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یاد نہیں کرتے ہے کوئی شیر پورا کرے یاد نہیں ہے مجھے مجھے یاد نہیں ہے پیلا مشرا یاد نہیں ہے شیر نہیں شیر مشرا مشرا وہ ہے کوئی پیلا مسرا اس طرح کہ وہ ندامت آ سی ہو تم ساتھ لے جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے اس طرح کا ہے کوئی شیر پہلا مشرا مجھے بھی یاد نہیں ہے کوئی سنا دے تو اس کو توحفہ دے دوں گا نہیں چلیں میرے بھائی جمع ہوئے ہیں. چار فرشتوں کے مشہور فرشتوں کے نام بتائیں کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں نیپال چلیں ہمارے باہر سے ہیں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عبدالرحمت نیپال اس کا جو جواب ہے حضرت ضبری علیہ السلام حضرت ضبر علیہ السلام حضرت نکاحل علیہ السلام حضرت اشرافی علیہ السلام حضرت کے ایک حصہ کاٹ تو دینے سے رہا. پورا جواب دیں پورا تحفہ لیں حضرت اسرائیل علیہ, علیہ السلام جواب درست دے دیا ماشاءاللہ فیدان صدیق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ تحفہ مدینہ اس کو نیچے رکھیں کتاب اوپر بابرکت پانی سبحان اللہ ماشاء کچھ ہمیں بھی مل جائے گا تو کیا بات ہے مدینے کی مدنی مرکت کے مطابق بارہ مدین کے مطابق انشاءاللہ بارہ اور تین دن کا مطلب سب ہوتا ہے رہتا کچھ اور دے دیں بارہ ماہ کیا اور کچھ دے دیں ان شاء کچھ کر لیں آج کچھ کر لیں بڑھا دیں اور مطلب ہاں مطلب کوئی اچھی نیت مل جائے گی ان چودہ اگست ہے تو کوئی چودہ کے عدد سے کچھ کر لیں وقف مدینہ کی نیت کر ہے پہلے سے تھی کر رہے ہیں چلے اللہ تعالیٰ کو وقف مدینہ ہونے کی دیارا سعادت دیارا عطا فرمائے سل الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ تعال محمد اب ایک سوال ایسا کروں گا جو جلدی جواب دینے والا ہے سوال آسان ہے فوراً جواب مل جائے تو بھائی ان کو اللہ مل جائے گا بالکل جلدی جواب میں کھڑا ایسی جگہ رہ جاؤں کہ جہاں پر وہ فورن جواب ملے ہے hey, کوئی چلو مینٹلی تو میں تیار ہے گا سوال کرو میں جواب دے دوں گا کون چلے مدنی منڈے سے پوچھتا ہوں آئے. بالکل تیار سوال آسان ہے اگر مدنی چینل دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے تو سوال آسان ہے کر لوں. جلدی پوچ... جلدی سوال کروں گا جلدی جواب دے دے رہا ہوں جنان جنہان کی کتنی جلدیں دس, دس جلدیں سراتو جنان کی سبحان اللہ آه. انہیں فیدان سنت تحفہ میں ماشاء اللہ لیجیے اب یہ کتاب اوپر کی طرف رکھیے گا ٹھیک ہے رہنا جائے نیچے نہیں ہاں اوپر کی طرف رکھے ٹھیک ہے بیٹا اس طرف یا وہاں رکھ دوں تو یہ مل... مکس تو نہیں ہو جائے گی مکس ہو جانے کا اندیشہ ہے ہاں یہ ادھر رکھ دو اس طرح رکھ دیتے ہیں یہ وہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جاتے ہوئے یاد رکھیے گا سل حبیب صلی اللہ محمد لب نہیں میں بھنڈی نہیں کھائی ہے جواب درست ہے میں نے آج بھنڈی نہیں کھائی ہے پکی نہیں رہی پکے کی تو کھائیں گے بھائی اور نہ گھر والوں کو پتا تھا کہ باپو نے بھنڈی کا سوار کرنا ہے <laughs> نہیں, میں نے بھنڈی نہیں کھائی بھنڈی شہری میں امیر سنت نے کھائی ہے ٹھیک ہے چلیں چلیں امیر سنت نے بھنڈی کے حوالے سے کل ایک درد کا علاج بتایا تھا بھنڈی کے حوالے سے ہے کوئی بتانے والا آپ ارے یہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ارے واہ اتنی دیر سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے اب ہاتھ اٹھا رہے آپ چلے بھنڈی کے حوالے سے بزرگوں میں سے کوئی جواب دے گا آپ دیں گے چلے آئے بزرگوں کے لیے تھا زیادہ تر بزرگوں کے لیے تھا جبان بھی مبتلا ہیں پپو آ جائیں یہاں آ جائیں وہ میرے لیے آنا اتنا جی ان کو کیا ملے گی گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے بابا صاحب نے بتایا تھا کیسے مفید ہے گھٹنوں کے درد کے لیے اس کو جو ہے وہ نہاروں صبح کھانا چاہیے رات کو علاج کیا طریقہ علاج جو ہے اس کو کھانے کے لیے بھی پہلے ایک دفعہ بتایا تھا اور یہ جو ہے اس کو گھٹنوں پر لگانے کا بھی اس کا لے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے رات کو بتایا میرے سنت میں اس طرح بتا دیں کتنی بھنڈیاں تھیں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کتنے گھنٹے کا کرنا ہے بولا یہ ایسا نہیں کرے نہیں نا چلے ما چلے کوئی اور نہیں وہ توحفہ لے چکے وہ توحفہ لے چکے کوئی اور چلے بتائیے میرا جواب نہیں ہوا الرحمن الرحیم عامر سنت نے فرمایا تھا کہ تین بنڈی کو لے کر ان کو درمیان سے چیر کر ان کا نہ سر کاٹنا ہے نہ دوم کاٹنی ہے چیر کر تو پانی میں بھگو دیں آپ تقریبا آٹھ دس گھنٹے صبح نہار موہن کو اس طرح بنڈی کو نچوڑ کے صحیح طرح پانی کے اندر وہ پانی سارا پیجے انشاءاللہ شاء اللہ وزیر اللہ فرمائے گا کہاں کے درد کا یہ گٹنوں کے درد گرد کا ماشاء تقریباً آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اللہ جل انہیں تحفہ دیتے ہیں تو یہ مدنی منع نے من بھنڈی کا سوال کیا یہ آپ کو کفری کریمات کے بارے میں سوال جواب تحفے میں یہ مدنی تحفہ اور ماشاءاللہ اللہ برکت پانی بر علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی جاؤں اس کے پاس فیس ٹو فیس والوں کے پاس کہ پہلے کچھ اور سوالات کر لو لیں کال لے لیں نہیں بابو چائے پیئے نہیں آ رہا نہیں آ رہا ایسا تو نہیں کرے آ رہا ہوں چائے چمکانی شروع کر دی چائے پی لے بابو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے پاس آئیں گے ہمارے فیس ٹو فیس والوں کو بھی چائے پلائیں یہ تاکہ یہ تازہ دم رہے انشاءاللہ پھر سوالات کریں گے سوال تو آپ نے جواب دے دیا چلے گا جواب دے کے کون سا سوال تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے ٹاپ ٹین وہ کنٹری سے ضرور ذکر کیا کہ جہاں پر ہم موجود نہیں مگر ہم وہاں بھی موجود نہیں جہاں پہ ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے ہم اس ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے اس میں ان ہم کوشش کریں گے ان شاء ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان اللہ پاکستان کو وہاں لا کر کریں گے کہ کوئی بھی ان شاء ہمارے ملک پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا <تصفح> <تصفح> ہم نیت کرتے ہیں ان کوشش کریں گے. ہم ہر حوالے سے ہمارے ملک کو ترقی دیں گے اسے پیار کا محبت کا امن کا گہوارہ بنائیں گے اللہ نے چاہ تو ہمارے ملک کی معیشت بھی اچھی ہوگی ہمارے ملک کی ہر چیز مدینہ مدینہ ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اور کو جواب دوں عمران بھائی اعظم چیز بتائیں اعظم یہ جی جی فرمائیے لوہے بھائی گا بھائی یہ کہہ رہے میں کروں گا ذرا یار اٹھ کے زیارت کراؤ میں لے کروں گا میں لے کر ان گا انشاءاللہ یہ ہے ہمارے ملک کی آنے والی نسل حضرت حضرت مجھے ایک چھوٹی چیز میں لے کر آؤں گی, گی زویب بھائی عظم ہوتے ہیں مملکتوں میں مدنی منوں کے مدنی منوں کے ماشاءاللہ حضرت میرا ایک چھوٹا سوال آپ سے یہ ہے جی مجھے اس میں بتائے گا اس میں ذمہ دار کون ہے اگر ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ میں نے گریجویشن کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک نوکری حاصل کرنی ہے لیکن وہ گریجویشن کے تین اٹمپ ایک ہی پیپر کو تین بار دے رہا ہے اور تینوں بار وہ اس کو فیل ہی کیا جا رہا ہے اور ایک ہی نمبر سے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے وہ بے روزگار بھی ہے پھر وہ اپنے ملک میں روزی حاصل کر جا رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے نہیں تو ایک بھی بندہ تین پیپر دے رہا ہے اور تینوں دفعہ چالیس چالیس نمبر ہی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ خراب ہے کیونکہ وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہو سکتا کہ ہر بار پیپر دے کے نمبر اور وہ فیل ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب کچھ نظام بھی خراب ہے نا کچھ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جو پاس اس کو کلیئر نہیں کر رہی یا کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے پھر بے روزگاری بڑھتی ہے اور وہ کسی غلط راستے پہ جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کو آپ اتنا زیادہ روزگار سے چیز کیوں کرتے ہیں ایک چیز اس میں یہ بھی ہے جو بندہ خالی کو بھی چھوڑ کے آ رہا ہے اس کو صفائی کے اتنے نمبر مل رہے ہیں کہ وہ پاس ہو جاتے ہیں اور جو لکھ کر رہا ہے وہ پاس یہ تو ہے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جس کو مطلب کہ جو کاپی کچھ لکھ ہی نہیں رہے اس کو بھی نمبر ہوتے ہیں سفائی کے وہ پانچ ہی ملیں گے باقی کیا پاس ہونا ہے اس نے اب اس نے مجھے بتایا اب پھر اس کے بعد وہ لڑکا غلط راہ پہ جا رہے جا رہے اس نے اپنے گھر بھی چلانے جو غلط راہ پر جائے گا ذمہ دار تو وہی ہے نا نہیں تو اگر وہ لڑکا اپنی محنت کر کے پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو پاس نہیں کیا جا رہا تو ڈیٹ نہیں کیا جا رہا اور پاس وہ نہیں ہو رہا دونوں میں فرق ہے نہیں کیا جا رہا اس کو ہم کیسے کہہ سکتے کہ کوئی اس کو فیل کر رہا ہے دیکھیں ایک بار کوئی بندہ ایسا پیپر دے گا کہ نہیں ہوا پاس دوسری دفعہ دے گا لیکن ہر اٹم میں وہ اس طرح نہیں کرے گا کیونکہ اسے بھی گھر چلانا ہے ہر چیزے اسے پتہ میں کلیئر کروں گا تو دی نوکری دی ملے گی ابھی ابھی نہیں ابھی اچھا ایک چلیں کل کی باتیں ہے مدری مذاکرے میں جو سوالات آتے ہیں اب یہ ایس ایم ایس کے ذریعے آیا تھا یا لائف چیٹ کے ذریعے آیا تھا مجھے یاد نہیں ہے مگر ایک سوال تھا جو ٹائم نہیں مل سکا میں کر نہیں سکا یا شاید فیس بک کا سوال تھا کہ میں دو یا تین تین مرتبہ میں پیپر دے چکا ہوں میں فیل ہو گیا ہوں اب دعا کوئی وظیفہ بتایا کہ میں چوتھی بار بھی میں نے امتحان دیا میں پاس ہو جاؤں تو تین بار فیل ہونے کے بعد چوتھی بار پاس ہونے کی دعا تو کل کے سوال کے اندر تھا یار اس سے تو یہ نہیں لکھا تھا کہ مجھے تین دفعہ فیل کر دیا گیا ہے دعا کرے چوتھی دفعہ مجھے پاس کر دیا جائے <laughs> وہ ایسا تو کوئی سوال نہیں کر تھا لوگ محنت نہیں کرتے اسوال. لوگ محنت نہیں کرتے اور تعلیم میں نمبروں میں اس طرح ہر کوئی پاس ہو جائے ضروری نہیں ہوتا بعض کند ذہن ہوتے ہیں ہمارا ایک اور پرابلم یہ کہ کوئی اپنے آپ کو آ, کمزور ماننے کو تیار نہیں ہے میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں ماننے کو تیار نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ مج... اچھا اس کی پوزی... اس کا قد اتنا نہیں ہے کہ اس کو اتنی بڑی سیلریاں ملیں ہر جس کو دیکھو مجھے مدد اتنی بڑی بڑی سیلری چاہیے بس سیلری چاہیے آپ کو مواقع چاہیے اپنے نے محنت کیا ہے محنت نہیں کرتے مشقت نہیں کرتے گھر سے نکلتے نہیں ہیں اور فائلے لے لے کے گمرے ہوتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا ایکسپیرئنس نہیں کر لیتے دیکھیں بے روزگاری کی جہاں تک بات ہے نا میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر ہماری معیشت بہت اچھی ہے مواقع بہت اچھے ہیں میں تب بھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں روزگار کی کمی ہے لیکن کیا روزگار کی کمی دور کرنے کے لیے ہم ہی کوئی اپنے لیے سیٹ اپ بنائیں گے نا کہ ہم باہر بھاگتے رہیں گے باہر بھاگے میں کہتا ہوں جتنی یہاں پر فارغ نہیں ہوتے روزگار پر باہر سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے محنت نہیں کرتے اور کام سے دل چراتے ہیں اور یہ ساری چیزیں مگر یہاں جو محنت کرتا ہے عمدہ طور پہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی تو ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں نا کہ جو محنت باہر کرتا ہے وہ ترقی پا جاتا ہے ہم یہاں ترقی کرتے ہیں یا پرچی والا آگے نکل جاتا ہے جی یہ بات یہ کرپشن کرپشن ہے اور یہ کرپشن دنیا کے کئی ملکوں میں پایا جاتا ہے جس کو ختم ہونا چاہیے جو دیکھے غلط ہوگا جو بیماری ہوگی اس کو بیماری کہیں گے لیکن میرا اس, اس پر بھی میرا سوال یہ کہ یہ بیماری کہاں سے آئی ہم ہی لوگ ہیں حضور اب ہم, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنا ہی گھر کا کچرا باہر پھینکتے ہیں اور اسی کچرے سے بڑھنے والے جراثیم سے ہم ہی بیمار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے دیکھو میں بیمار ہو گیا پاکستان میں ہمیں بیمار ہو گیا ارے بھائی آپ بیمار ہو گئے آپ ہی نے اپنا ہی کچرا باہر پھینکا اور اپنے کچرے کے اٹھتے ہوئے جراثیم سے آپ ہی بیمار ہو گئے آپ اگر اپنا کچرا صحیح جگہ پھینکتے تو آپ بیمار نہ ہوتے تو اپنی غلطی تو ماننی چاہیے اپنی آپ بولے گا ہم اپنی غلطیاں بھی نہ مانے اور ہمارے چیز اچھا پاکستان میں یوں ہے پاکستان میں یوں ہے پاکستان میں یوں ہے تو یہ پاکستان میں یوں ہے تو ہم ہی لوگ ہیں نا کوئی یوں یوں یو کرتے ہیں کوئی باہر کا آدمی اگر تھوڑی کرتا ہے کہ یہ باہر کا آدمی آ کر یہ کر کے چلا جاتا ہم ہی لوگ ہوتے جو صحیح بھی کر رہے تو غلط ہم ہی کر رہے ہیں غلط بھائی جان سگنل ہم ہی توڑ رہے ہیں کوئی کو روبوٹ تھوڑی سگنل توڑ کے چلا جاتا ہے یا جنہ تھوڑی سگنل توڑ کے چلے جا رہے ہیں سگنل بھی ہم ہی توڑ رہے ہیں کچرا بھی ہم ہی پھینک رہے ہیں غیر قانونی کام بھی ہم ہی کر رہے ہیں غلط بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں رشوتیں ہم دے رہے ہیں رشوت لینے والا بھی وہ بھی ہمیں میں سے نکلا ہوا ہے جو کرپشن کو ہوا دے رہا ہے وہ بھی ہمیں میں سے نکلا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے یہ کہ پیچھے سے بار بار آواز آ رہی ہے کول لے لیں ہمیں کول لے لے نہیں چاہیے کال چلائیے محمد ابو ابوظبی سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب اور تمام ازیز آزادی مبارک ہو تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا واقعی ہمارے ملک میں اتنی بےروزگاری نہیں ہے جتنی کہ آؤٹ آف کنٹریز میں ہیں ہم لوگ ادھر ہیں ہم تو ذریعہ بات ہم دوستوں سے سب سے ملتے ہیں ایک ایک سال ہو چکے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے لیکن کسی کو آج تک ابھی سیلری نہیں ملی ایک ایک سال سے تو وہ بےچارے اتنے پریشان ہیں نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں تو نہ وہ ان کے کھانے پینے کا کوئی سسٹم کر بہت ٹینشن کے اندر ان کے وقت گزار ہے تو کے پاکستان کے اندر اتنی بے روزگاری نہیں ہے اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میں ایک اور فائدہ بتاتا ہوں یہاں پر کم روزگار والے کا بھی کسی نہ کسی طور پر امار بھائی گزارا ہو جاتا ہے باہر یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے باہر کرنسی فلیکسن جب شروع ہوتی ہے نا تو نہ ادھر رہنے والا جی پاتا ہے نہ ادھر اس کے امیدوں پر رہنے والوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے شاید کہ ہمارے لوگوں کو باہر کے حوالے سے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہاں مکروز ہو رہے ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتا باہر ایسا نہیں ہے دیکھیں پلیز میری بات سمجھے کامیاب باہر نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے لیکن ریشو کم ہے پریشان لوگوں کا ریشو زیادہ ہے اب ہمیں ان کی پریشانی اس لیے نظر نہیں آتی کہ ایک تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم خود پریشان ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کم پریشان ہے. اور جب یہ باہر سے آتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یار پیٹیاں بھر بھر کے لایا ہے ان میں ایک تعداد ہوتی جی ہے جو وہاں سے قرضہ دیتی ہے پیٹیاں بھرتی ہے یہاں کے توحفے دیتی ہے اور وہاں جانے کے بعد پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے یعنی ہمارا جو خود موسود چل رہا ہے شاید وہ یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں میں یہی ارج کروں گا کہ بے روزگاری کی وجہ سے باہر مت جائیے میں یہی ارض کروں گا یہی بیٹھ کر مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر مواقع نکالنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن مواقع نکالنا اگرچہ آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا کریں ہم مشورے کریں ہم اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کریں ہم اس کے اوپر کوئی لائے حمل تیار کریں کوئی اچھے لوگ مل کر بیٹھ کر عوام کر سکتی ہے عوام کر سکتی ہے سرمایہ دار طبقہ ہے یہ بیٹھ کر کر سکتا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے بہت پازیٹو ہے پاکستان کے بارے میں لوگ اتنا پازیٹو نہیں ہے جبھی تو ملک چھوڑتے ہیں دیکھیے آپ کی آپ بات میں میں انٹرو کر رہا ہوں کو پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر سال آٹھ ہزار ڈاکٹر جو ہے وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور پاکستان ان ملک میں بھی شامل ہے کہ ایک ملک کے اندر پاکستان کا تیسرا نمبر ہے جہاں سب سے زیادہ ڈاکٹر پاکستانی پائے جاتے وہ ڈاکٹر اس ملک میں کیوں اپنی خدمت نہیں کر رہے انسانیتی خدمت کا جو وہ اوت لیتے ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ یہی ہے ان کو پتا ہے یہاں اتنا پیسہ نہیں ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں بس انسانیت یہ کرنی ہے پیسہ یہاں نہیں ہے دیکھیں پیسوں کی بات ہے آسانیاں بہت ہیں <laughs> پریشان بہت ہیں دے دے اوت پر عمل کرنے کا جتنا موقع پاکستان میں ملے گا دنیا میں کم ملے پیسے دے گا؟ دے گے دے گے کی بات ویری فینک اگر کوئی بندہ بہت, <laughs> <بندہ> بہت <laughs> اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے <laughs> اس کو یہاں ویسے وسائل نہیں ملتے کہ وہ اس طرح سے یوٹیلائز کر سکے اپنی چیزوں کو تو پھر اس کو لا لاموحلہ باہر جانا پڑتا ہے اچھی تعلیم کے لیے آپ کو باہر جانا ہے آپ کو اچھی جاب کے لیے باہر جانا ہے تو وہ یہاں کرے گا کیا یہ اپنے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو کی اسی لیے نا کہ وہ اچھا ارن کرے یہ میں آپ کی بات کو ہنڈریڈ پرسینٹ ڈینائی نہیں کر سکتا مجھے لوگ بےوقوف شاید کہیں گے کہ یار یہ کو ماننا مطلب ضد تھوڑی ہے لیکن میں اس پوائنٹ پر ہوں کہ جو اچھا عمل یا جو اچھی چیز یہ جو اپرچنیٹی ہونی چاہیے اور یہاں نہیں ہے ہم یہاں پر اس کو اویل کرنے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں اور ہمارا مائنڈ بیٹھے کہ ہم ایسی کوئی چیز یہاں کے لے کر آئیں میں ابھی بیرون ملتا میں نے ڈاکٹروں میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا تھا اور جن کے گھر پر تھا وہ بھی ڈاکٹر تھے ہو سکتا ہے وہ دیکھو سن بھی رہے ہوں وہ بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے بھی مجھے وہاں کے ایشوز بتائے پیسہ اچھا ہے مگر پرابلم بہت ہے تو کہاں نہیں ہوتا پرابلم پرابلم ہر جگہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے یہ بھی بیچارے کوئی پرابلم میں آ جائیں ان کے طرف میں بڑھوں آپ کی بھی باتیں ہوتی رہیں گی کال بھی چلا دیں ایک سوال لیتے ہوئے آپ وہاں نہ آپ نے جواب نہیں دیا چلے گئے ایک سوال وہ جس ذہن میں رہا ہے نا وہ دیکھیں اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر ہاسپٹلس کی اگر بات کی جائے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو صحت ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے ہاسپٹل ضروری ہوتا ہے اس ملک کے اندر 1190 سو ہیں اور جس کے اندر 11 لاکھ اور 800 سے اوپر بیڈز ہیں اور ایک بیڈ پر اگر ایوریج دیکھا جائے نا تو سولہ سو پیشنٹ ہیں ایک بیڈ پر ویٹنگ پر سولہ سو پیشنٹ ہیں تو جو بندہ جس کو واقعی علاج کی ضرورت ہے وہ تو ویٹ کرتے کرتے ہی مر جائے گا کیونکہ آپ کے پاس بیڈ ہی مطلب ایسے ہیں آپ کے پاس ویٹنگ میں 1599 لوگ پیچھے ہیں تو وہ کس طرح مطلب اپنا علاج اس ملک میں کرائے گا پرابلم ہے بالکل ہے ہم دور کریں گے کب تک ہوگی مطلب اب تو یہ سیونٹی ہاں تو دور کریں گے نا بھائی اس یہ تو نہیں نہ کہیں گے کب دور کرے گا ہم ان دور کریں گے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنائیں گے موٹیویشن کریں گے اور دور کرنے کے لیے میرے پاس دعوت اسلامی پوائنٹ آف ویو پر ایک ہے ہم اپنے عمل اچھے کریں گے ان ہم بیمار بھی کم ہونے دیں گے ہم کا کفلے مدینہ لگوائیں گے ہم پیڑہ غبل مدینہ لگوائیں گے بیمار کم ہوں گے بیڈ کی ضرورت کم پڑے گی ان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے دلوں میں خدا ترسی بڑھائیں گے خوف خدا بڑھائیں گے اور امت کی رہنمائی کے لیے امت کی خدمت کے لیے ہم ان کے دن میں سرکار کی امت کی اور مزید محبت پیدا کروائیں گے اور ایک افراد کی اصلاح کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ان اللہ تعالیٰ بہتری بھی آئے گی بہتری آئے گی اللہ نے تو بہتری آئے گی سالوں میں اگر کچھ چیزیں بگڑی بھی ہیں تو 70 سالوں میں اچھی ہونے والی چیزوں کی بھی تعداد ہے تھوڑا بگڑی زیادہ نہیں ہے زیادہ بگڑی نہیں ہے آپ بھی بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا نا اپنے شہزاد بھائی جو ان میں بعض اسی سال والے بھی تھے اور پچہتر سال والے بھی تھے اور اس سے زیادہ آپ شاید تھے ایسے بھی تھے جو پندرہ پندرہ سال کے تھے جب وسن عزیز آزاد ہوا تھا تو ان کی گفتگو سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہتری آئی اچھا ایک چیز بتائیے مجھے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں پہلے اگر کراچی کی بات کریں کراچی میں پہلے یعنی صفائی ستھرائی کا نظام ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کی سڑکیں پانی سے دھلا کرتی تھی اب کچرے سے دھلا کرتی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہتری لائیں گے وغیرہ وغیرہ ابھی ہے نا اب دن ب دن اگر دن گزرتے جا رہے ہیں تو ایک میں آپ کو ایک دو, دو مثالیں پیش کرتا ہوں جیسے میری فیملی کزن ہیں پڑے یہاں اسکول یہاں پڑے کالج یہاں پڑے یونیورسٹی یہاں پڑھے اچھی اپورچونٹی ملی ایک انجینئر بنا باہر مل چلا گیا ایک میرے کزن ہے وہ یہاں پہ پڑھایا پڑھا پڑا اس کے بعد اچھی اپارچونیٹی باہر چلے گئے اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہیں جو باہر نہیں گئے ان کو لگتا ہے اپارچونیٹی ملی نہیں ہے نہیں تو لیکن دیکھے نا وہ لیکن ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے نا ان کے جو ایکسپیریئنس ہے دیکھیں میرے بھی کچھ ریلیٹو جو باہر رہتے ہیں وہ لوگ خوش ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے یہ میری یہ چاہ ہے میری کبھی بھی یہ چاہ نہیں ہے کہ میں وطن کو چھوڑ کے جاؤں کیونکہ مجھے یہاں روزگار ملا ہے میری فیملی یہاں پر موجود ہے لیکن جو باہر اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے نا ایک تعداد ہے جو خوش ہے اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں عمران بھائی کہ وہ یعنی کنوارے یہاں سے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ کے شادی کرتے ہیں پھر شادی کر کے نا فیملی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر مڑ کے سال میں آتے یہ کیا خوشی ہے ان کو دیکھیے نا خوشی جبھی تو وہیں سیکیورٹی ہے سب سے بڑی بات باہر جا دے آپ کو لگتا ہے میں ہاتھ میں اپنے موبائل لے کے باہر نکل سکتا ہوں بے ڈر و خوف یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسا ہے کہ یہاں پرابلم ہے اس سے زیادہ پرابلم لوٹ مار کے ذہبے باہر ہیں خوش رہنے والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر کی زندگیاں جو ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ اصل میں آپ کو اور ہم سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ لوگ بازوں کا سامنے آ کر یہ مجبور ہے کہنے پر عام آدمی کو کہ ہم بہت خوش ہیں لیکن جب ہم جیسے لوگ جاتے ہیں نا میں بہت گراؤنڈ ریئلٹی بیان کر رہا ہوں میں کانوں میں سنی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں وہ ہمیں آ کر اپنا دکھ بیان کر کے ہمارے لیے دعا کر ہمیں یہ پرابلم ہے اور وہ پرابلم کا تعلق ان کی عموماً بیماریوں سے نہیں ہوتا ان کا پرابلم کا تعلق ان کی عموماً وہاں کی زندگی کے انداز پر ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے گول لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ زیر قطار یو کے شہر لیسٹر سے آج گزار ہوں میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو بالعموم اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بالخصوص جشن آزادی مبارک ہوں یقیناً آزادی کی قدر حقیقی معنوں میں تو انہیں کو ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے غلامی کے دن دیکھے کیونکہ انسان کی ایک نفسیات ایسی ہے کہ جس چیز کی کمی اس نے خود نہ دیکھی ہو تو اس چیز کی فراوانی کا بھی اسے اس کی قدر نہیں ہوتی اسے اور احساس نہیں ہوتا ہم جو یہاں بیرون ملک بیٹھے ہیں نا اور آج کل کے دور میں جہاں نام نہاد طور پر یہ جو ہے ہر طرح کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو ان یورپین ممالک میں رہتے ہوئے ایک طرح سے نہیں بلکہ شاید دس طرح سے ہم جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں جب بھی پاکستان آنے کا موقع ملتا ہے تو واقعی اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ اپنا پاکستان پاکستان ہی ہے اور یہاں بیرون ملک جو بھی جتنا بھی خوشحال کیوں نہیں ہے اگر ان سے ایک سروے بھی کر کے پوچھ لیا جائے نا کہ کیا اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ اپنے اسی ملک جو بیرون ملک ہے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے دل کی آواز یہی کہی کہ یار کاش میں پاکستان جا سکوں وہاں اپنی زندگی آرام سے گزاروں اور میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ ماشاءاللہ جو نگران شروع جس طرح بڑی عمر کے اسلائی بھائیوں اور نوجوانوں کو بٹھاتے ہیں تو ایک سلسلہ یہ فیس ٹو فیس ایسا ہو کہ جس میں بیرون ملک کے پاکستانی نوجوان ہوں اور پاکستان کے مقیم نوجوان جو ہے وہ ہوں اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے آپس میں فیس ٹو فیس کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں زندگی گزارنا کتنی بڑی عظیم نعمت ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ یو کے لیسٹر میں بہت سیٹل ڈاکٹر ہیں سیٹلڈ ڈاکٹر ہیں میں گیا ہوں ان کے یہاں میں ان کے گھر بھی گیا ہوں اور اور ایک سیٹلڈ فیملی ہے میں اللہ ان کو نظر بس سے بچائے یہ ان کے تاثرات ہیں اور میں ان کی تاثرات پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا اے ٹائر اے لاؤتی اس رسک سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں پوتا ہی امیر کی غلامی سے غربت کی آزادی اچھی اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان امیری کی حالت میں بھی قدم قدم پر اسٹاپ اسٹاپ پر ایک ایک جگہ پر اس کا دل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ادھر آپ کو میں بتا نہیں سکتا زہیب بھائی یہ جو باہر آپ امن کی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ایک فارینر اسپیشلی ہم پاکستانی اس طرح کے اور ممالک کے لوگ باہر قدم قدم پر کس انداز پر اور کس نفرت کے ساتھ جیتے ہیں اور کس فت کے ساتھ جیتے ہیں آپ کا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا یعنی یہاں پر کم آمدنی پہ جتنی آپ کو کوفت ہے نا اس سے زیادہ کوفت وہاں زیادہ آمدنیوں پر ہے وہاں لوگ بیمار ہو گئے ہمارے ڈپریشن کے مریض ہو گئے بلڈ پرشر کے مریض ہو گئے شگر مریض ہو گئے ان کو اتنے دکھ لگ گئے جس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یعنی یہ میری باتیں کئیوں کی سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آئیں گی کہ یار اس کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں بار باہر ہوتا ہے میں باہر کے لاکھوں ایگزامپل دے سکتا ہوں جو دکھوں میں گرے ہوئے ہیں لاکھوں ایگزامپل دے سکتا ہوں نوٹ تھاؤزنڈ لاکھوں ایگزامپل دے سکتا ہوں جو دکھوں میں گرے ہوئے ہیں ناٹ اونلی پاکستانی عمومن باہر کون جاتا ہے چاہے یہ بتائیے باہر وہ جاتا ہے جس کے ملک کی کرنسی چھوٹی ہے اور جس ملک کے اندر جو غریب ملک ہے دنیا میں غریب ملکوں کی تعداد زیادہ ہے ٹھیک ہے دنیا میں غریب ملکوں کی تعداد زیادہ وہی ملک والے اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں اور امیر ملکوں میں جا کے جیسے گریب آدمی امیر کے نوکری کرتا ہے نا غریب آدمی چلتا ہے اور امیر کے نوکری کرتا ہے تو غریب ملک کا باشندہ نکلتا ہے امیر ملک میں جا کر نوکری کرتا ہے جب اس امیر ملک میں نوکری کرتا ہے اس کے اوپر یہاں کیسے آپ نوکریوں سے بھاگتے ہو یار جاب نہیں ہونی چاہیے یار آخر ایک جاب کرنے والا شخص اپنے اپنے کاروبار کو اہمیت دیتا ہے جس طرح ایک جاب کرنے والا شب ایک بزنس مین کو اہمیت دیتا ہے نا یار بزنس مین بہت اچھا ہے اسی طرح یہاں بے روزگار آدمی جو ہے نا وہ باہر ایک امیر ملک ہے نا وہاں روزگار کمانے والے کو اہمیت دیتا ہے لیکن وہاں پر اپنا روزگار کمانے والا بھی یہاں وہاں ایسا ہی ہے جہاں پر یہاں پر جاب کرنے والا ہوتا ہے مونند بھائی صرف گریب دیکھیں صرف غریب نہیں جاتا نہ صرف ہے نا پیسوں کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے انویسٹر یہاں سے گئے اب کے لیے ہوگا آپ بھی بزنس مین رہ چکے ٹھیک ہے نا تو یہ انویسٹمنٹ اتنے بڑے بڑے انویسٹر جو تھے وہ کیوں گئے ان کے پاس پیسہ بھی تھا ان کے پاس کیا مسئلہ یعنی اپنے ملک میں کیوں نہیں انویسٹ کیا اپنے ملک میں کیوں نہیں انہوں نے یعنی اب یہاں پر بھی کما سکتے ہیں اور یہاں کی کرنسی کمائیں گے جیسا ویسا ہی خرچ کریں گے ابھی تو فی الحال تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے سنا تو یہی ہے اچھی خوش خبری ہے یہاں سے جانے والوں سے مطلب ایک نیوز ہے اور پتہ چلتا ہے وہ میں ارد کر رہا ہوں اور بس یہ ہے کہ میں یہ بات اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایشوز ہیں مگر میں یہ ضرور ارض کرتا ہوں کہ ان ایشوز کو ختم کرنے کے لیے ہم ہی بیٹھ کر اپنا کوئی لاح عمل تیار کریں چلتے ہیں ایک کال اور چلانے پہ میں حاضرین کی طرف بڑھتا ہوں بلکہ مدنی منہیں مدنی منیوں کی طرف آؤں ابو ٹھیک ہے چلیں کال چلائیں جونس بچ ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد اختاری ماشاء اللہ بالخصوص مدنی چینل پر پاکستان کے حوالے سے بہت پیارے پیارے سلسلے چل رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر الحمدللہ حب الوطنی کا جذبہ سرشار ہوتا ہے نگرانی شعرا جیسے مختلف موضوعات مدنی چینل پہ چلتے ہیں بہت سے لوگ پاکستان کے موافق بات کرتے ہیں بہت سے نگیٹو بات کرتے ہیں اور باہر کی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے باہر کی زندگی دیکھی نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں کہ باہر کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم کو خیریت آفیت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے میں پہنچا دے جزاک اللہ خیر امین ماشاء اللہ اکیل بھائی اللہ آپ کو جزاکیرت کرے ایک اور کال چلائیں سلام سلیم رضا خان المدینا کراچی سے بات کر رہا ہوں حضرت میں, میں ایسن ہوں، تقریبا مجھے اٹھارہ سال ہو گئے لگ بھگ اے ٹی ایم استعمال کرتے ہوئے صدر کے علاقے میں شائن کمپلیکس کے بعد فراج چکری سے میں نے اے ٹی ایم نکالا ہے دن میں بھی رات میں بھی دوپہر بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جیسے یہ حضرت ہیں کہ شام کے بعد نکال نہیں سکتے الحمد رب العالمین آج تک نہیں ہوا الحمد للہ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ہی ہے بہت سارے ملکوں سے بہت اچھا ہے تو سلامت رہے اے میری جان تُو سلامت رہے, پاکستان، تُو سلامت رہے پاکستان تو سلامت رہے اے میری جان تُو سلامت رہے میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیانما کون ہمارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سوال کیا تھا سورہ سبحان کس سورت کا دوسرا نام ہے تو جواب ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ سبحان بھی ہے اور جو جوابات ملے ہیں ان میں سے دس کے جوابات ہم یہاں مجھے نام ملے ہیں ام الخیر مدینہ اولیا ملتان ام الحسان باب المدینہ کراچی بنتے عبد المجی چشتیاں ندیم اتاری عارف آلہ بنت لیاقت اتاری باب المدینہ کراچی بنت صادق صدر آباد فیصل آباد کاشیف حسین اتاری باب المدینہ کراچی احمد رضا ٹنڈو آدم ابدالرف جامعت المدینہ غلام سرور باب المدینہ کراچی اور اب ان میں سے کس کو تحفہ ملے گا اس کے لیے پرچی باپو کو سب سے چھوٹی عمر کی مدنی منی بدنی منہ ہے ہاں بدنی منہ سب سے چھوٹی عمر عمر کتنی ہے تین چار کی تین چار کی ہے تین چار کی عمر ہے چلیں پہ دے تین तीन चार کے اللہ اللہ اللہ یا ادھر آئیں میرے پاس آئے تین چار صاحب ادھر آئیے اچھا پہلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے تاریخ میں سب کی آ جاتا ہے جس کی نیت اس کی گل آ جائے گا رمضان رضا اتاری دوبارہ پوچھے نام بتائیے امنالی رمضان رضا اتاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ اس سے کچھ پوچھیں گے پھر جھنڈا تو یوں اٹھا رہے بھائی میرے پاپا پاکستان آئی उससे कुछ सवाल करेंगे आप कुछ पूछना है पूछे बापू कुफले मदीन लगा रहे, नहीं? ये नाम से रहे। अच्छा, अच्छा इसमें से एक पर्ची निकाली निकाल निकालें एक।, एक।, एक हाथ पकड़ के हाथ पकड़ी करवाना पड़ेगी करवानी पड़ेगी अरे भाई नाराज हो गए नहीं होते देखो بارہ آدمی ہو دے ہاں میرے باپا کا پاکستان چل نام نام پرچی نکالیں گے پرچی نکالو پرچی نکالیں پپو کچھ اور بھیجیں گے چلیں پرچی نکال لیں चلے. جناب پرچی نکلی ہے اور یہ غلام سرور باب المدینہ کراچی आ, انہیں ان شاء اللہ عز مدنی تحفہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ یہ کیا سوال کرنا چاہ رہے باپوی کا نہیں بھنڈی تو ہو گئی بابو کتنی بھنڈی سی کریں گے جی آپ سوال کیجئے ہمارے مدنی مندے جوابت دیں گے اور پھر کیا ملے گا ہمیں توحفہ ملے گا ماشاءاللہ تو میں ان سے سوال کروں جی آپ کیجیے بھائی آپ جواب دیں گے yes. کون کون دے گا میں جلدی سوال کروں گا جلدی جواب ملے, جلدی ملے گا بابو. جلدی جلدی صوفہ بھی ملے, ملے, ملے گا, گا. ملے ملے اے خدا بھی یاد ہے اچھا ان کو یاد ہے مجھے بھی یاد ہے اچھا یہ جلدی سے بتائیے کہ ہمارا جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس پر کیا بنا ہوا ہے اور ش... چاند اور ستارہ دونوں بنا ہوا ہے چلے انہیں تحفہ دیتے ہیں بس تحفہ ملا چلے کتنے ستارے ہیں دو ایک، ایک، ایک پانچ, پانچ کارنر نہیں ہے چار کارنر ہیں دو، دو چلے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحب وبارف صاحب چلے ایک مقابلہ شروع کریں باپو جی جی مقابلہ یہ ہے کہ یہ دو مدنی منہ آئیں گے مدنی منیا مدنی منہ مدنی منع آئیں چلے دو مدنی منع آ گئے یہ دو مدنی منع ہیں الحمد للہ دعوت اسلامی کا ایک مہکا مہکا مدری ماحول ہے اس میں بعض ایسے شہر ہیں جنہیں ہم نے کرام اور بزرگوں کے نسبت سے کچھ محبت بھرے ان کے نام رکھے ہیں تو وہ محبت بھرے نام جو ہیں وہ ان کے ان کے اصل نام اور کچھ ناموں کے آگے ان کے محبت بھرے نام تو یہ مکس ہیں تو یہ دو ہمارے مدنی منع ہیں یہ ان میں ہر ایک کے سامنے اس کا نام کہ اس کو کیا اس کو کیا اس کو کیا یہ تھا تو یہ ہو گیا یہ, یہ ہے تو اس کا مدنی نام یہ ہے ابد الزار طبع ہے یہ کون سا شہر ہے ہاں تو یہ کون سا شہر ہے یوں نہ بابو بابو نام بتا دے نہیں نہیں چلے آپ کا وقت ہوتا ہے شروع یہ دونوں مسجد بننے اس کو ویسے میں مشورہ دوں اس کو اٹھا کر ہاتھ میں رکھیں جلدی ہو جائے گا ہاں جو لگا لے گا وہ جیتے گا تو یہ مختلف شہروں کے نام ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے مسجد چلے کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اچھا کوئی وقت متعین ہے ان کا نومان بھائی پہلے جو پہلے کر لے جو پہلے کر لے یا آدھے گھنٹے تک لے گے کھڑے رہیں گے وہ نہیں جی یہ کیسے لگائیں گے یہ یہ لگائیں گے کیسے ان کو پینے تو دی نہیں ہے یہ پینے بھی ان کے ہاتھ میں دیں یہ پینے یہاں ہوں اور کوئی پین پکڑ کر کھڑا ہو جائے اچھا باپو آپ یہاں گو اس پا خدمت آپ کیسے کریں پینے بورڈ پہ لگ جائیں گی اور وہاں سے نکال نکال کے لگائیں تو یہ ایک ہے دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ایک مدری ماحول کی برکت ہے کہ ان نام اچھا یہ نام کیوں رکھے گئے یہ بھی میں پوچھوں گا تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہے نا یہ تو ناظرین سے پوچھیں گے تو یہ کیوں اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالی لیں گے ٹائم ان کا پورا ہونے کی بھی مدد ہونی چاہیے مختصر انشاءاللہ کر لیں گے اس ٹائم میں جتنا پانچ منٹ رکھتے ہیں پانچ منٹ سے پہلے ہو جائے گا ویسے پانچ منٹ رکھتے ہیں جو پہلے پانچ منٹ تک جتنے جتنے کر لیے اس کو انشاءاللہ شاء ہم جتنے زیادہ کیے گے اس کو اپنے تحفہ ملیں گے آپ اس کو تو تیاری کریں اچھا آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے کیا کیا سوالات کرنے ہیں بیٹھے ہیں محمد عمر محمد عمر ماشاء جی اس حد تک اپنے اتنے دوران آپ یار بھائی پین گر گئی آپ کی سنبھالیے وہ چلائیے کال چ ذرا چلوا دیجئے گا نگر شدہ کا پروگرام میرا تھا یعنی کہ وہ کافی پاکستانی یعنی کہ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اپنا کوئی تفرات بتا رہے ہیں کوئی باہر والے ہیں وہ اپنا بتا رہے ہیں اسی حالے سے میں بھی ایک اپنی قابل دینا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پاکستان کے یعنی کہ پاکستان میں آدمی پتا نہیں کہتے ہیں یار کیا ہو گیا ہم سارا پل لکھ کے باہر چلے گئے باہر چلے جائیں میرے بھائی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ کس حال میں ہیں وہ لوگ اللہ میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا میری کال پلیز آپ ادھر ضرور سنائیے سب کو اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے ادھر سب کچھ ہے میرے پر میرا جتنا دل پاکستان کے لیے ہے نا یعنی کہ جو میں کہتا ہوں کہ کاش کہ میں ادھر چلا جاؤں کاش کہ میں ادھر چلا جاؤں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار پاکستان کے حالات ایسے ہیں ایسے ہیں یار ادھر اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے بہت کچھ ہے خدا کی قسم ادھر تو کچھ ہے کم سے کم یہ تو دیکھو پانچ وقت تو کانوں میں پڑتی ہے نربھائی ہم نماز تو سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پلیز میری کہ ان لوگوں کو سنائیں گے جو کہتے ہیں نا کہ ہم باہر کے لے جائیں باہر پتہ نہیں کیا ہے خدا کے لیے باہر کچھ نہیں ہے ہر شے پیسہ نہیں ہوتا ہر شے پیسہ نہیں ہوتا جی کچھ ہے ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے وہ کہہ رہے میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر ہوں ارے آپ کا ہو گیا معذا ضویب بھائی ہمارے عمر بھائی فارغ ہو گئے عمر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بات تھا تو آپ نے سردار آباد لکھ دیا سردار آباد کو فیصلہ باد کر دیا لاہور مرکز لولیا باب المدینہ کراچی ملتان مدینہ تو زمزم نگر حیدرآباد گلزار طیبہ سرگودا سیال کوٹ ضیا کوٹ مدنی صحرا مانسہرا آپ نے پورا کیا ایک. اگر آپ نے کیا نہیں ہے اگر گلزار طیبہ سرگودا مرکز لولیا لاہور اور مان مانسہرا اچھا ضیا کوٹ اچھا یوں کر دیا آپ نے تو بارڈر ہی بدل دی چلیں زیا کوٹ یہ سیال کوٹ ہو گیا لیکن مدن تولیا کیا کہ کچھ نہیں ہے مانسہرا یہ سوس پور کر دیا آپ نے تو مدنی سہرا کر دیا تو کون جیتا ہے عمر بھائی ماشاء اللہ ہمارے عمر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ان کو تحفہ کیا ملے گا جی، ما اچھا ماشاءاللہ ما اللہ،, اللہ پیارا, پیارا جنا کے مبارک دھاگے کالین کے سبحان را را مبارک دھاگے، تبرکات مدینہ سحان اللہ تصویر مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ، ماشاء اللہ سفحان اللہ اور انہیں بھی تحفہ ملے گا ماشاءاللہ اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت فرمائے اب یہ کہ یہ سردار آباد یعنی یہ سردار آباد ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں مفتی اعظم پاکستان موز اعظم پاکستان سردار احمد خان صاحب کا مزار فیصلہ آباد میں ہم سزار آباد کہتے ہیں اولیا کرام کا مرکز ہے لاہور مرکز الاولیا جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ تو باب المدینہ سے جانا پڑتا ہے کراچی سے جانا پڑتا ہے نا تو کراچی کو ہم نے کیا کہہ دیا باب المدینہ ماشاءاللہ اللہ تو ملتان شریف میں بھی ماشاءاللہ مزارات اولیاء اولیا کا یہ شہر ہے تو یہ مدینہ الاولیا مدینہ ویسے نام شہر کے آتے ہیں تو اوڈیا کرام کا شہر ہمارے تاجار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا اتاری یہ مرکز حیدرآباد کے تھے ان کے انتقال کے بعد ہم حیدرآباد کو زمزم نگر بھی کہتے ہیں اور سرگودا کو گلزار طیبہ کہتے ہیں ہمارے پیرو مرشید کے پیرو و مرشید مولانا زیادین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیالکوٹ کا ایک علاقہ ہے کلاس والا وہاں آپ کی ولادت ہوئی اس حساب سے ہم اس کو ضیا کوٹ بھی کہتے ہیں اور مان سیرا کو ہم مدنی سیرا بھی ہم مدنی سیرا کہتے ہیں یہ کچھ ایسے محبت بھرے پیار بھرے الفت بھرے کچھ ایسے دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے نام رکھے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ایک اچھا کم اتنا وقت نہیں لیا مگر یہ کام انہوں نے پورا کیا اور ان کو تحفہ بھی مل گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد جی زویبہ آپ کچھ کہہ رہے تھے وہی کہ یہ واپس کیوں نہیں آ جاتے بالکل مطلب وہ خود کہہ رہے کہ میں باہر ہوں اور دوسروں کو کہہ رہے کہ نہیں آؤ تو پھر اگر اتنا ہی برا ہے باہر جانا تو پھر باہر خود کیا اصل میں با... ان کی نمائندگی کروں جی جی ایسے ہی باہر آدمی اتنا اپنے اس چیزوں میں گر جاتا ہے کہ پھر اس کو واپس آنے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ واپس آؤں گا تو ایک اس کی ایج نکل گئی ہوتی ہے دوبارہ ری اسٹیبلش ہونے میں اور دوبارہ ری ہونے میں وہ اتنے اپنے اندر نہ ہمت پاتے ہیں نہ اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں بعد اوقات قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں باہر رہ رہے ہوتے ہیں کما رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی قرضہ رہے ہوتے ہیں یہاں بھی قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری کنفیوژنس ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ واپس آنے میں ان کو ٹھیک ٹھاک پریشانی ہوتی ہے مگر میں یہی مشورہ دوں گا کہ جن سے ہو سکے اسی ملک میں آئیں اسی ملک میں رہیں اور اسی ملک کی خدمت کریں اور اسی ملک میں اپنے بیوی بچوں کو اسی ملک میں رکھیں میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں ہمارے اس ملک میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے زیادہ مواقع ہیں الحمد یہاں پر جو, جو یہاں ہے نا وہ یہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے سلو ال سے کہاں سے تھی کال تھی تو باہر سے کہاں سے آپ کو جانے وہاں نہیں اگر وہ باہر سے تھی اور پاکستانی وہ باہر گئے کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ باہر کیا لینے گئے پیسے کے گئے ہوں گے اور میں ہو سکتا ہے ان کی یہی آپ جو کہہ رہے نا اسی طرح کی باتوں کا فیلنگس ہوتی ہیں میں ایک ملک میں تھا اپنے شہزاد بھائی وہاں آنرس بڑے بڑے آنرس بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات چیت ہی تو تھے پیسے والے لوگ سٹلڈ لوگ تھے میں نے کو یہ کہا کہ آپ نے ڈیل بڑی غیر منصفہ کی ہے آپ نے جو دے کر وہ کسی صورت دینے کا نہیں تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں مگر شہزادہ اس کا احساس بہت بعد میں ہوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں آپ کو بتا ہوں. ایک اس سے ہٹ کر بات کہتا ہوں جب انسان کسی نشے میں بدقسمتی کے ساتھ پڑتا ہے نا تو اس کو اتنا پتا نہیں ہوتا کہ نشہ مجھے کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے گا مگر جب اس کو احساس ہوتا ہے نا کہ میں اب اس جگہ پہ رہ نشہ میری جان لے لے گا تو وہ جان لینے کا اس کو پتہ تو ہوتا کہ جان لے لے گا مگر اس سے وہ چھوٹ نہیں جاتی اس کو تو اس کو احساس نہیں ہوتا تو یہ باہر چلے تو جاتے ہیں لیکن باہر جانے کے بعد اب ایسی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ باتوں کا واپسی کی ان کو اتنی امید نہیں رہتی مگر یہ بھی میں بتا دوں کہ بڑی تعداد واپس آ جاتی ہے ایک وقت گزارنے کے بعد یہاں سے جانے کی بات نہ کی جائے اسی ملک کو سوارنے کی بات کی جائے میں کل بھی یہ کہتا تھا آج بھی یہی کہتا کیسے سنواریں وہ اسی ملک کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں اسی ملک کے اندر کچرا ڈسٹبن میں پھینکنے کی ان کو تو اویئرنیس نہیں ہے وہ روڈوں پہ پھینکتے ہیں آپ کام کریں دیکھیے ڈسٹبن موجود ہیں ڈسٹ بن موجود ہوتے ہیں روڈ پہ ڈسٹ بن موجود ہوتے ہیں بلکہ علاقوں کے اندر ڈسٹبن ہوتے ہیں لیکن شخص نے نہیں میں سا کرتا ہوں ایک شخص نے کتاب لی کسی سے پڑھنے کے لیے امار بھائی کتاب لی اور کتاب جب اس نے اس شخص کو واپس کی میں سکھانے اور سمجھانے کے ایک انداز بیان کرتا ہوں جب اسے کتاب واپس کی تو اسے کتاب تو لے لی پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ وہ کتاب لینے کے لیے گیا کہ مجھے ایک اور کتاب دیجیے تو اس نے لائبریری سے جگر کتاب تو دی اس کو ساتھ بھی ایک یوں سمجھے کہ فار ایگزامپل یہ پلیٹ بھی دی ان کو ایسی سوسا پلیٹ بھی دیے کتاب چاہیے پلیٹ بھی چاہیے چینی وہ اس نے پہلی بار جو آپ نے کتاب واپس کی تھی نا تو اس میں وہ کپ کے چائے کے کپ کے نشان تھے اور کچھ پھل کے نشان تھے تو میرے کا پلیٹ بھی لے لیں تاکہ چائے کا کپ کتاب پر رکھنے کے بجائے پلیٹ میں رکھ سکیں ٹھیک ہے یہ اتنی سی بات کی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آئندہ کپ کو کتاب پر رکھنے کے بجائے پلیٹ پہ رکھا آپ کو نہیں رکھتا کہ جو شعر یہاں اس عوام میں پایا جاتا ہے اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا یہ اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے یہ بھی ایک پرابلم آپ نے بیان کیا یہ بھی آپ نے پرابلم بیان کیا اس کو بھی تو تربیت کرنی ہے دیکھیں میں تربیت کرنے جاؤں گا یا میں اپنے گھر کے لیے روزی کمانے جاؤں گا ہاں آپ گھر کے لیے روزی کمائیں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں ہر فرد اپنے گھر کی ذمہ داری قبول کر لیں روڈ والوں کی تربیت کون کرے گا روڈ صبح آٹھ بجے خود کوئی بخلوک نہیں اگلتی روڈ پر ایسا نہیں کہ رات کو نو بجتے تو یہ مخلوق روڈ کے اندر چلی جاتے انڈر گراؤنڈ ہو گئی اور صبح آٹھ بجے تو یہ مخلوق روڈ سے نکلی کر کے آہ آہ آہ جی بھی کام میں لگ گئے ہم ہی گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں جو سرکوں پر آتے ہیں ہم ہی سڑک پر گُمنے والے لوگ ہیں جو ایک وقت گھروں میں چلی ہیں گلی پاسبل نہیں ہے عمران بھائی دیکھیں سمجھا سمجھا کے تھکے ابھی آپ نے سگنل کی بات کی تھی آپ سگنل پہ رک کے دیکھیں پاکستان میں پیچھے سے آپ کو اتنا بڑا بہت, بہت بجائے گا آپ کو مجبور نکلنا پڑے گا ریڈ لائٹ میں نکلنا پڑے گا اب ایسی قوم کا آپ کیسے کہاں سمجھائیں گے سمجھائیں ٹوٹی پوٹی بیسی سڑکیں ایک اور میں سے آپ سیدھا جائیں گے کوئی پیچھے سے آپ کو ہٹ کرے گا یا کوئی سائڈ سے آپ کے بالکل کراس ہے یا سامنے آ جائے گا پاکستان میں گاڑی چلائیے چلائیے گھنٹوں کھڑا آج کل مطلب میں آج کل سے مراد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں گھنٹوں سڑک پر کھڑا رہا ہوں اس سے زیادہ رہا ہوں دیکھیں وہاں دیکھیے زیادہ میروں نے ملک خرا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میرے ملک کی دو کروڑ کی آبادی کے شہر کے اندر میں نے کم ٹریفک کا پرابلم دیکھا ہے اس سے کم آبادی کے شہر میں سب سے زیادہ روڈوں پر سب سے زیادہ فیسلٹی میں نے سے زیادہ دیکھا ہے تین تین چار چار گھنٹے ڈیلی کی بیس تو بات کر رہا ہوں ضویبائی تین تین چار چار گھنٹے لوگوں کی زندگی کے ٹریفک میں گزرتے ہیں آپ اس کو مجھ مثال کے بڑے بڑے شہر لے لیں لندن لے لیں لندن کتنا نام ہے ٹریفک اللہ کی پناہ دبئی لے ٹریفک ٹریفک اللہ کی پنا میں نہرو بھی گیا دنیا کے شہر ہے نیروبی ایئرپورٹ سے فور ایگزامپل جیسے میں اس وقت فیدان مدینہ میں ہونا نا فیدان مدینہ کے سڑک سے نکل کر فار ایگزامپل مجھے یونیورسٹی تک جانا ہے جامعہ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی تک ٹھیک ہے یہ جتنا یہ فاصلہ ہوگا فور ایگزامپل میں نے اتنا فاصلہ اس ملک کے اندر چار گھنٹے میں طے ہے چار چوریس ہوگا نا وہ نہیں ڈیلی بیس پر ایئرپورٹ سے نکل کر میں یہاں شارف میں ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے یہاں پہنچتا ہوں میں تو آتا ہوں میں ایئرپورٹ سے نکل کر مجھے رش آور میں مجھے کہا ہے جیسے میں کسی مل سے آیا تو مجھے کہا یار عمران اتنے بجے کی سیٹ نہیں لو میں اپنا اسٹاف ہوتا ہے میں نے اتنے بجے کی سیٹ لے کے یار کراچی میں رش بہت ہوگا مجھے پھر بھی پتا ہے کہ میں اتنے رش ٹائم کے اندر بھی کتنے کتنے بجے میں اپنے گھر پہ پہنچ جاؤں میں آپ کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ترقی یافتہ مشہور شہروں کے رش کی اگر میں کیلکولیشن دوں پھر بھی بابل المدینہ شہر یا مرکز اور یا لاہور اس طرح کے دیگر شہروں میں ٹریفک پھر بھی پھر بھی میں نہیں کہتا کہ یہاں پرابلم نہیں ہے پھر بھی ایس کمپیئر ٹو ادر سٹی ہمارے یہاں پرابلم ایسا ہے جو افورڈیبل ہے پھر بھی اسپیس مل جاتا ہے جگہ مل جاتی ہے یہ الگ بات ہے جو آج اور کل ہوا اس کا میں کچھ نہیں کہتا اس کے لیے تو مجھے یہ پتا چلا ہے چلائے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام و جب تو پتا نہیں وہ لوگ بھی گھر پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے جن کو میں کہنا چاہ رہا ہوں چار چار پانچ پانچ گھنٹے لوگوں نے سڑکوں پہ گزارے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے جشن آزادی منانے کے لیے آپ سب سڑک پر آ گئے مسجد کے گانے ملے موسیقی ملی ہلّا گلا ملا تفریح کے نام پر آپ نے جو کچھ کیا ہوگا کیا یہ جشنی آزادی ہے اے میرے وطن عزیز کے آشیقا نے رسول مہربانی کرے اب تو جو کہتے اب تو جو ہونا تو ہو گیا لیکن اب جو ارض کرنے جا رہا ہوں مہربانی کرے سمجھے ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے تفریح گاؤں میں جگہ نہیں ہے سڑکیں جام ہیں لوگ پریشان ہیں اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ ایمبولینس کہاں سے گزرے گی مریضوں کا کیا بنے گا حقوق لبات کا کیا بنے گا پریشان حالوں کا کیا بنے گا کسی کو یاد نہ آیا سڑکوں پر ہلّا گلا ہوتا ہے، کسی کو یاد نہ آیا اب آپ کو میں پوچھتا ہوں یہ سڑکوں پر ہلّا گلا کرنے والی تعداد کیا کسی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتی تھی کیا کسی مدر سے تعلق رکھتی تھی کسی جامعہ دارالعلوم سے تعلق رکھتی تھی کیا یہ سارے داڑھی والے امام والے اور مذہبی وضاکتہ والے ہوں گے یہ طوفان بدتمیزی کرنے والے کون ہیں یہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے کالجز میں پڑھتے ہوں گے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے اور اسی طرح تعلیمی یافتہ ہونے کے نام پر یہ معاشرے میں جیتے ہوں گے آج کہاں گئے ان کی وہ ساری وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اخلاقیات کی اور تمیز کی باتیں کہ جب سڑکوں میں موٹر سائیکلیں کھڑی کر کر پیچھے ہزاروں گاڑیوں کا رش لگا کر یہ سڑک کے اوپر مطلب کہ ناشتے کودتے تھے اس ٹائم پر ان کو کوئی تمیز سکھانے والا کیوں نہ تھا میں اس لیے رمضان میں بھی میں کرتا رہا ہوں جو اصل تربیت کی جو جگہ ہے وہ ہمارے وہ تعلیمی ہی ادارے جن میں ہمارے کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو سکھانا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ معاشرے میں کیسے جیا جاتا ہے اور اگر جشن آزادی منانی ہے تو کیسے منائی جائے گی کہ آتش بازی کر کے آپ جشن آزادی منا رہے ہیں کیا فائرنگیں کر کے آپ جشن آزادی منا رہے ہیں ون ویلنگ کر کر آپ جشن آزادی منا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ جشن آزادی منانے کا جس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں زخمی ہوتے ہیں اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اتنے بے باغ طریقے سے کی جاتی ہیں اچھا یہ وہ یہ بھی یہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا ڈارک پہلو یوں نمایاں کر رہا ہے یہ ایز اے مسلم تکلیف ہوتی ہے ورنہ اپنے ملک کی جشن آزادی منانے کے اس سے زیادہ بے حدا اور بے شرم والے طریقے دنیا بھر میں راہ جائیں اور شاید وہیں سے کچھ سیکر یہاں آیا ہوا ہوگا یہ معاملہ لیکن یہ ہمارا ہماری تہذیب نہیں ہمارا انداز نہیں ہے کہ ہم اس طرح جشن آزادی منائیں جتنا سڑک میں رش ہے اتنا سڑک مسجد میں کیوں نہ آیا فجر پڑھی آپ نے جشن آزادی منانے والوں چودہ اگست کی صبح کی پہلی فجر آپ نے مسجد میں جا کر پڑھی اللہ کے کو سدا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی عشا پڑی نہ سدا شکر ادا کیا اپنے رب کے حضور کے یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ وطن عزیز جیسی نعمت عطا کی اصل میں میرا جو اپنا گمان ہے ہماری قوم کو مختلف تہوار یا مختلف ایونٹ کے نام پر تفریح کرنے کا اور طوفانِ بدتمیزی کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے وہ یہ سڑک پر نکل پڑتے ہیں تو آپ تو ہماری بات پر ایگری کر گئے نا کہ شعور نہیں ہے اس قوم کے اندر کہ وہ بات ابھی کیا کر رہا ہوں آپ تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہی آپ سے ارض کرنا چاہ رہا ہوں میں یہی ارض کرنا چاہ رہا ہوں سمجھائیں میں نے کل پرسوں کہا تھا یہ لبے کے سلسلے میں کہ ملیشیا کی میں نے رپورٹ پڑھی تھی اخبار کے اندر کہ ملیشیا کے اندر ریشو آف طلاق طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا گیا تو اس ریاستی طور پر جوڑوں کا شادی شدہ جوڑوں کا تربیتی ورسم لگائے گئے مختلف جگہوں پر ان کے کہنے کے مطابق شاید تیس یا پینتیس پرسن ان کا طلاق کا ریشو نیچے آ گیا ٹھیک ہے یہ ہے تربیت تربیت آج ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناوں کو معاف فرمائے اب یہ اپنے گھروں پہ جائیں گے یہ اپنے دفتروں میں جائیں گے یہ کہیں تعلیم اداروں میں جائیں گے تو وہاں کو سمجھانے والا تو تربیت کریں کیونکہ تربیت اور سمجھانا ضائع نہیں جائے گا وزق ان ذکر تنف المین سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اس لیے مہربانی کر کے سمجھائیے آج اگر یہ اسلامی بھائی بیٹھ کر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے یہ مطلب یہ ہم تو یہ تو بعض نگیٹو لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے یہ نیگیٹو لوگوں کی بیٹھ کر نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک تعداد ہے جو بول رہی ہوتی ہے مگر ہم لائیں تو صحیح نہج کے اوپر کہ کل کو آ کے کیوں ہمارا ملک والا آدمی ہمارے ملک کے بارے میں بول کے کیوں چلا جائے تو ایسا نہ کریں تربیت کے محس... پیدا کریں اور اپنے آپ کی تربیت کے لیے اپنے اندر اسلام اور دین کی تعلیم لائیں ان اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میں جب آپ شمولیت اختیار کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ایک کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی جی, جی میں تو پہلے سے کہتا ہوں پاکستان زندہ باد بس اب تو کہہ دیں پاکستان زندہ ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد اور محبت کا ثبوت بھی ہاں دل سے لگا کر رکھا ہے جھنڈا ماشاءاللہ اللہ اب تو کہہ دو پاکستان پاکستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا چلیں اب میں ذرا آپ کی طرف آؤں باپو جلدی سے دور در دھر تحفے بانٹ دو ایسی بانٹ ماشاء اللہ سوال ہوگا کچھ ایسے ہی لیکن جلدی جلدی اچھا کوئی ہے جو فوراً فوراً جواب دے پچھلی دفعہ آپ نے لیے تھے سارے دس توحفے ٹھیک ہے فوراً جواب برد کیا برد میں ایک ساتھ سوال کرتا جاؤں گا اچھا میرے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چلو میں ایک کام کرتا ہوں م, آ, پانچ سوال کروں گا ٹھیک ہے اگر پانچوں کے جواب درست دے دیے تو پانچ توحفے پانچوں کے جواب درست دے دیے جلدی جلدی پانچ توحفے اور اگر چار پر پانچویں کا جواب صحیح نہیں دیا تو ایک بھی توحفہ نہیں دوں گا جی ہے کو مقابلے میں آئے گا کون نہیں ہمت نہیں کہہ رہے سارے اگر پانچ والے بارہ شریعت کا سیٹ نہیں اگر مثال کے طور پر چلیں بارہ سوال کرتا ہوں اگر بارہ کے بارہ جواب صحیح دے دیے تو بارہ شریعت کا سیٹ ٹوپ ہے میں لیکن بالکل دیکھے یہ تیاری کے ساتھ آئے تو بالکل یقین ہوں آپ کو ایک حد تک کہ میں انشاءاللہ شاء تعالی جواب دے لوں گا مگر جلدی جلدی کرنا پڑے گا چلے آپ آئیں مائک لیں جلدی کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ماں کیا نام ہے آپ کا غلام محی الدین غلام الدین نام کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ الدین کس کا لقب ہے کس کا بگیر, بگیر نام کے نام بتائیں غوث پاک کا لقب کیا ہے محی الدین دین کو زندہ کرنے والا جی آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کروں جلدی جلدی چلیں قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا زیتون کا درخت سب سے پہلے کس سورہ مبارک کی آیات مبارکہ نازل ہوئی الگ سورہ الگ ماشاء اللہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض, فرض ہے فرض ہے اللہ توبہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں توبہ کے تین ارکان ہیں ماشاءاللہ کون سے جو کر چکا اس پر اس کا اظہار مطلب وہ کرنا اور دل اعتراف دل میں اس کو برا جاننا اور آئندہ نہ کرنے کا اعتراف جور ندامت اور عزم ترک ماشاءاللہ اللہ السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں نوے نیکیاں السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اب موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں حضرت رضا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عینہ ایک اور سوال کا جواب بھی دیتے جائیے حضور دادا گنج بخش الرحمان کا اس مبارک بتائیں علی اجمیری علی علی بن عثمان اجمیری لیکن نام انہوں نے بتا دیا علی بن عثمان ہجویری ماشاء اللہ سلام میں کرنے والا کس کا مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر احمد اللہ تعالی کا مزار کہاں واقع ہے حضرت لال دل شہباز قلندر کا مزار کہاں واقع ہے سیون شریف, شریف ایسا نہیں کرو رہے ایسا نہیں کر ٹھیک ہے سب سے پہلے حسد کس نے کیا شیطان نے کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے بارہ ربی لبل کو سبحان اللہ آخری سوال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیں عبداللہ اللہ سارے سوالات کے جوابات دے دیے بارہ شریعت کا تحفہ انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ غلام محدین بھائی نے بار شریعت کا سیٹ جیت لیا آل اللہ سبحان اللہ خان علی الحبیب صل اللہ صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد چلیں کوئی اور ہے جو اس طرح مقابلے میں آئے دیکھیں دیکھیں جواب اب ایک سیٹ اور ہمارے پاس اچھا سراط الجنان سراط الجنان کا پورا سیٹ او اللہ اللہ اب دس جلدیں اس پہ سوال کچھ بڑھیں گے چودہ اگست کی نسبت بھی لے سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ سوالات ہیں دیکھیں ذہنی طور پر آپ کو تیار ہونا چاہیے اتنا کسی حد تک یقین ہو کہ میں انشاءاللہ شاء جوابات دے دوں گا اتنی معلومات ہوتی ہے ایسا مطالعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کی طرف بڑھوں. کوئی میدان میں آئے گا دیکھیں دیکھیں بیچوے رہ جائے گا تو ایک بھی توحفہ نہیں ملے گا وہ تحفہ دے گا نا آپ کو ہاں پھر وہ توفا دے گا توفہ تو غلام عیدین بھائی کو بھی دینا چاہیے تھا چلو کیا کہہ سکتے ہیں غلام عیدین بھائی سیٹ اگر آپ ان کو دے دیں تو یہ ان شاء اللہ امانت کچھ دیں وہ تو دینا ہی چاہیں گے کچھ اور دوں کچھ اور کچھ بھی چلو ایک ماں کا مدر کافلا کب اگلے مہینے اگلے مہینے ایک ماہ کا مدنے کا ابلا ماشن ماشاء اللہ مدینہ مدینہ ہو گیا نا چلے کچھ سے پوچھوں جلدی بارہ سوال آپ کے جوابات دینے ہیں اور تیزی کے ساتھ دینے ہیں مدنی چلنے کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اپنی بھی خیال رکھنا میری بھی خیال رکھنا ٹھیک ہے کون آپ آئیں گے سلیم بھائی چلیں سلیم بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں سلیم بھائی ہمارے پچھلی دفعہ آخر تک گئے تھے مگر پھر وہ برے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ اس بار بارہ کے بارہ سو کے جوابات سلیم بھائی دینے میں کامیاب ہو جائیں سلیم بھائی پہلا سوال آپ کی طرف کرنے جا رہا ہوں روز وس کسے کہتے ہیں جنت کی جنت کی ٹھیک کی ہے روز تو جننا کس کہتے ہیں یہ ہلکا پھلکا موقع دوں گا لیکن زیادہ نہیں چلیں دوسرا سوال کس صورت ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی سورے توبہ تیسرا <تصفح> سوال اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیں پیر رسول، حضرت اللہ رسول سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماشاءاللہ اللہ چوتھا سوال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بتائیں <تصفح> ایک دوس میں تین چلیں اب یہ کیا دیں گے آپ کو یہ کیا دیں گے آپ کو یہ انہوں نے تین سوال کے جواب دے دیے تین دن کے مندی کافلے کی تاریخ دے دیں اگلے ماہ کی تاریخ سپتمبر کے مہینے میں کون سے پندرہ سپتمبر کے بعد بیس سپٹمبر کے بعد بیس سپتمبر کے بعد پچیس نہیں بلانا پچیس کے بعد کہتے آپ صلی حبی صلی اللہ ہوتا الا محمد چلیں کوئی اور تیاری ہے چلے آپ کا نام عثمان علی اتاری عثمان علی اتاری کہاں سے تعلق ہے آپ کا ضیا کوٹ ضیا کوٹ ضیا کوٹ سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ اللہ چلیں سوال آپ سے شروع کرتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ سوالات ہیں پھر توحفہ بھی بڑھانا پڑے گا باپو آپ دعا بھی دے دینا چلیں پرانے پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ ماشاء اللہ جواب درست ہو گیا کون کون سے پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں اور بچا ہوا پانی آپ زمزم و وضو کا پانی ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں مریم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے لیے جو سورج پلٹایا تھا وہ کون سی نماز تھی اثر کی نماز, اثر کی نماز, اثر اثر نماز تھی ماشاء اللہ کتاب احیاء العلوم کے مصنف کا نام بتائیں امام محمد بن محمد بن محمد امام دلائی. محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی ماشاء اللہ ان صحابی کا نام بتائیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے عثمان کا نہیں رضی اللہ عنہ نبی کریم و الريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس شہر ہوئی ہوئى مكہ مكرم مكہ المکرما میں ہوئی ماشاء اللہ كعبت المشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان کس سمت منہ کر کے نماز پڑھتے تھے المقدس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جواب یہ بھی درست ہو گیا اب رہ گئے آپ کے ایک دو تین چار پانچ چھ سوالات رہ گئے ارے واہ چلیں آگے بڑھیں حضرت سعین حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں واقع ہے یہ میدان میدان احد میں احد کے مقام پر ٹھیک ہے جب آپ درست مان لیتے ہیں انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ مٹی سے بن ہے حضرت السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ماشاءاللہ اللہ چاہے زمزم سے کیا مراد ہے چاہے زمزم سے کیا مراد ہے جو وہ زمزم کا کنواں ہے زمزم شریف کا کنواں مطاف متاف کس سے کہتے ہیں مطاف مطاف کسے کہتے ہیں طواف کرنے طواف کرنے کی جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں دو سوالات رہ گئے ہیں عثمان بھائی جی عثمان جی نام بتایا نا جی آپ نے جی دو سوالات رہ گئے ابو جہل کو قتل کرنے والے جاں بازوں کے نام بتائیں معذ اور معاوض عزت سعید معاذ اور معوز عزت سعید معاذ اور معوز بس ربی محبس اللہ تعالیٰ عنما آپ کی درست نہیں ہوئی مگر آپ پہنچ, پہنچ چکے تھے اس لیے جب جب آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں آخری سوال سراج جینان دس جلدیں باپو شریف کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تو جنان کی دس جلدوں کی آخری سوال ہم عثمان بھائی سے کرنے جا رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے عثمان بھائی آگے آجائیں جائیں کچھ تو دے دیں آج مدنی کافلے سے آئے آج یہ مدنی کافلے سے آئے ماشاءاللہ تو اب, اب کب ہے مدنی کافلے میں سفر کی نیت اب جب بھی جو ہے وہ جامع والے کہیں گے جامعت المدینہ والے کہیں گے جی اچھا کون سے جامع المدینہ میں ہیں مرکزی جامد مرکزی جامع المدینہ کے کس درجے میں فیضان مدینہ, جی. مدینہ جی کس درجے میں درجۂ درجۂ صابیہ میں ہیں ہمارے عثمان بھائی عثمان بھائی سر پر امام سجا رہے سجا رہے, سجا گا رہے, گا. رہے جا. گا. جا. نیت ہے جی. اچھا ماشاء اللہ تو اب جامع المدینہ کے جدوں کے مطابق بارہ مہینے ہو گئے آپ کے بارہ ماہ کا بارہ ماہ کا سفر کر لیا آپ نے مدنی گا. کیا کرنا نیت کب ہے جی. دورا حدیث کے بعد دوہرہ حدیث شریف کے بعد ہنوس دوہرہ دورست اس سے پہلے کہ اگر نیت کر لیں تو کیا بات ہے مدینے کی حاضرین کو بھی خوشی ہوگی آنسان آنسان ناظرین کو بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ اللہ ناظرین کو بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ کچھ کچھ ہو جائے آخری سوال سے پہلے پہلے نیت کا بھی ایسا اعلان ہو جائے سابیہ کے, سابیہ کے بعد کے بعد ان ہمارے عثمان بھائے بارہ ماہ کے مزید آفلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامہ فرمائے آخری سوال خلفائے راشدین میں سے کن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا رضی اللہ زبان اللہ ہمارے عثمان بھائی نے سراۃ الجینان کی دسوں کے دس جلدیں چودہ سوالات کے درواز جوابات دے کر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واشاء ماشاءاللہ ماشاء اللہ ما اللہ, سبحان اللہ. یہ دس جلدیں آپ کی ہوئی اور ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ وہ خوش تقریباً میں نے پڑھ لی ہیں پانچ جلدیں پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے آپ کے علم میں عمر, عمر میں عمل میں برکت دے آپ کو مبلغ دعوت اس طی بنائے مفتی ہے اسلام بنائے ماشاء اللہ اور پڑھیں اور مطالعہ کریں اور چاہیں تو یہ باپو وہاں رکھ دیتے ہیں جاتے ہوئے آپ لیتے جائیے گا آپ کی دس جلدیں سبحان خان اللہ سلو الحبیب صلی اللہ ہوتا الا محمد میں آ رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی اچھا باپو یہ مدنی منی مدنی منیا اب یہ اے کیا کروں میں آپ تو باتیں ان کو خوش ہوں نا نبھی تو یہ کچھ مجھ سے پوچھیں گے میں ان سے کچھ پوچھو آپ پوچھے آپ پوچھے میں انکل کا انکل نہیں بنا مدنی انکل ارے بھائی مدنی انکل بنا دیا اب کیا کرے باپو اس کا نکال دو بابو مدنی نے انکل کر دیا صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی اچھا یہ جو نومان بھائی تھا جو نمبر کے ساتھ جو ہمیں مقابلے میں لینا تھا اس کا کیا کریں جی کیا کروں میں وہ ٹوکن کے ذریعے جو ہے دس لوگوں کو دس اسلامی بھائیوں کو نکالا جائے گا آپ ٹوکن کے ذریعے کیسے نکالو میں وہ ٹوکن آپ ان وہ ہم ترکیب بناتے ہیں پھر اس میں سے دس ٹوکن نکالیں گے چلیں ترکیب بنائیں دس ٹوکن نکالیں آپ کا ہم ٹوکن کا نام لیں گے اس ٹوکن پر جو اسلامی بھائی اٹھیں گے انہیں انشاءاللہ شاء ہم اپنے مقابلے میں شامل کریں گے آپ ٹوکن تیار رکھیں نعمان بھائی جی لجھائی اچھا باپو ایک اور ہم نے سلسلہ رکھا ہے رنگ, رنگ بھرنے کا اس میں کون حصہ لیں گے اس میں چار ہو سکتے ہیں نا چار ہو سکتے ہیں اچھا آپ بھی حصہ لیں گے ایک یہ ہو جائیں گی ہماری مدری یہ مدنی مدری منی کو بلا لیں اچھا اس کو رکھ کر آئیے آپ کے بھیا بیا رہے ہیں بھائی بہن دونوں ہیں چلو باپو بھائی بہن دونوں کا دیکھا یہ کتنا دیکھا زویب بھائی یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک مدنی منی ہے جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میرے بھیا یہ بھائی بہنوں کی محبت الحمدللہ یہ پاکستان کے مدنی منی نے ہمیں بتائی ہے سبحان اللہ تو باپو یہ تو چار ہیں تو یہ تو اتنے سارے آ گئے سب کو تحفہ چاہیے نا تحفہ بھی چاہیے سب کو کچھ کو سوالات دیں کچھ کو ہم اس طرح سلسلہ لیں آپ فرمائیں ٹھیک ہے ابھی چار ہم آپ اپنے بھائی کو لے کر آ جائیے چلے یہ بتائیے مدنی منو رمضان بھائی کچھ ہے موڈ میں آئے نہیں آئے چلیں یہ بتائیے کہ چھینک آتی ہے چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں چھینک آنے پر کیا کہا جاتا ہے چین آئے وہ چھینک آنے پر کیا کہے گا چھینک ہے کیا है چیک कैसे चीक आती چھینک ہے کیا کیسے آتی ہے چھینک کیسے چھی چلے چھینک اور چھینک آنے پر کیا کہتے ہیں چھینک आने पर چھینک کہتے ہیں چھینک ٹھیک آنے پر الحمد للہ کہتے مدنی منی کو تحفہ بھی دیتے ہیں اچھا جب کوئی کہے الحمدللہ تو یہ سن کر کیا کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا ٹھیک ہے اور نہیں یہ مشکل ہو گیا تھوڑا نا آپ بتاؤ گی یار حبو اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ آپ کو بھی توحفہ ماشاءاللہ اللہ چلیں تو باب یہ توحفے تو میں بانٹ رہا ہوں تو یوں کم ہوتے چلے جائیں گے مرنے مرنے چلیں نہیں ان کو توحفہ نہیں ملا آپ کو توحفہ دینا ہے دینا ہے آپ وہی ہو نا ڈسٹ بین والی بندرگاہ والی بندرگاہ پہ دیکھو میرے کو بھی پتا چلا تھا تو آپ سے کیا سوال کروں چلو کیا سوال کروں کان میں بتاؤ کو سوال تو بتا دو وہ والا کون سا والا کون سا والا اچھا یہ بتائیے آپ کے پیر صاحب کا نام کیا ہے پیر صاحب کو کیا بولتی ہیں آپ پیر صاحب کو کیا کہتی ہیں بتائیے پیر صاحب کو کیا کہتے ہیں ہم اپنے باپا کہتے ہیں پیر صاحب کو ماشاء سبحان اللہ یہ مدنی منی کو یہ بھی تحفہ مل گیا صفحان اللہ عبداللہ ہوں عبداللہ بھائی رہ گئے آپ رہ گئے اچھا عبداللہ بھائی آپ ادھر آئے آپ کو بھی تحفہ ملنا چاہیے اور آپ کیا سوال کا جواب دیں گے عبداللہ بھائی کمپیوٹر بھی اچھا یہ کمپیوٹر بھی کون سے کمپیوٹر تھے ہانا اپنے کمپیوٹر تھے اچھا آپ کو امام اعظم کا نام یاد ہے ابھی کمپیوٹر سے ڈلیٹ ہو گیا میں کمپیوٹر آپ کون سے کمپیوٹر ہو باجی بولا با نے بولا تھا باجی باجی نے بولا تھا ابھی کمپیوٹر اب کچھ بولنا ہے چلو ابھی پہلا ابھی دھر تو آ جاؤ رنگ تو بھر دو سلو اللہ الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد چلیں یہ دو ایک مدنی منا ایک مدنی منی ایک مدنی منا ایک مدنی منی یہ ٹوکن ابھی جیب میں رکھے کیا کرنا ہے ٹوکن کو بھی ٹھیک ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے یہ داتا گنج بکشلی ہجویری کے مزار شریف کا منظر ہے ٹھیک ہے تو یہ مزار شریف میں رنگ بھرنا ہے یہ جھنڈے میں رنگ بھرنا ہے کون سا رنگ بھرنا یہ بتا دوں گا تو میں بھر لوں آپ اپنی سمجھ سے رنگ بھرے ٹھیک ہے جو اچھے رنگ بھریں گے تو ان کو توحفہ ملے گا باپو فیصلہ کون کرے گا کہ نے بھرا سب مل کر کہہ رہے اللہ تلام عبد اللہ بھائی کا عبداللہ بھائی کو تحفہ میں کس چیز پر دوں کون سا سوال کروں عبداللہ بھائی سے عبداللہ بھائی یہ بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مسواں کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ چلے بھائی کو تحفہ دے دے, دے آمین مین سلح حبیب صلی اللہ چلی کال چلائیے رنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مدنی چین کے ناظرین ہمارے مدنی منع اور مدنی منیا رنگ کر رہے ہیں باپو ایسا نہیں اچھا دکھاتے بتایا کون چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد وسیم اختاری حیدرآباد سے شورا ماشاء اللہ جس میں آزادی اسپیشل پروگرام بڑا پیارا چل رہا ہے اور نگرانی کی سوچ کے قربان کے جس بھی کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے منفی تو فوراً شورا جو ہے مثبت پہلو لے کے آتا ہے پھر نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ کی یہ مثبت سوچ کس طرح بنی برائے کرم اس کی وضاحت پر مد. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو شاد و آباد رکھے اور اس میں اسلام کی تعلیم عام فرمائے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ میں نے امیل سنت کو مثبت سوچ والا ہی پایا ہے اور امیل سنت مثبت پہلو نکالنے میں اپنا فان نہیں رکھتے بہت پیارا انداز ہے یعنی یہاں تک امیر سنت کی مثبت سوچ ہے کہ اگر ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور کوئی امیر سنت کو کہے کہ اس سے فون اٹھایا نہیں تو آپ فرماتے کہ اٹھایا نہیں جملہ تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کہہ سکتے کہ فون اٹھا نہیں اٹھایا نہیں اس کا مطلب اسے نمبر دے کر اٹھایا نہیں تو یہ تو اس کے اوپر بدگمانی کی طرف اشارہ جا رہا ہے تو اس طرح امیر سنت کی جو پیاری سوچ ہے نا وہ مثبت سوچ ہے اور میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ سکھ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سکون سے جینا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ اختیار کریں اچھا سوچئے حتیٰ کہ آپ کو اپنے خلاف بولنے والے پر بھی اس انداز پر آپ کو تیش نہیں آئے گا اگر آپ کی سوچ مثبت ہو گئی آپ اچھا سوچنے والے بن گئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا بہت فائدہ ہے اس میں ذات سب سے فائدہ مثبت سوچنے والے کا ہے ان اللہ تو اللہ کریم ہم سب کو مصبت سوچ عطا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اسلفائی کی سل الحبیب جی باپو مجھے آنا ہے کیا جی باپو مائک لیں کمال ہو گیا باپو آپ کو بھی مائک لینا پڑ رہا ہے ہو گیا ہو گیا کیا ہو گیا بھائی کلر ہو گیا کلر کہاں ہو گیا کلر ہو گیا باپو یہ کون سا چاند بلو ہوتا ہے باپو کا چاند میں آپ نے بھرا ہے چلو بھائی مرضی آپ چاند بلو کر دو نیلا کر دو نیلا ہے گریلا اچھا چلے چلتے رہے ابھی تو دوسرا چل رہا ہے باپو ان سے ان سے کچھ ستارا وتارا بھی بھروائے باپو پرچم بھروائے کا وہ بھی جو نہیں بھرنے کا وہ بھر رہے ہیں کال چلائیے میرا نام خالد ہے اور میں گلشن سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں آ رہا نا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا موقع نہیں ہے اور وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہاں موقع بھی بہت ہیں اور چیزیں بھی بہت ہیں لیکن لوگ پتہ کیا کرتے ہیں یہاں ذرا سا کسی کے پاس دس روپئے اگر کسی کو ذرا سا مشقت کرنی پڑتی ہے تو لوگ یہاں پہ شکت کر کے راضی نہیں ہیں لیکن باہر جا کے اسے سے دگنی میں شکت کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا سارے اصول سارے قاعدے وہاں اس کو فالو کرتے ہیں اپنے ملک میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے مزاریاں مار رہے ہیں اوور او سارے چیزیں کر رہے ہیں سگنل توڑ رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ باہر جا کے وہی لوگ جو ہے نا جب یہاں پہ اترتے ہیں تو بادہ اخلاق کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو بڑے اچھے اخلاق والے اور ساری چیزیں بن جاتی ہیں ٹی وی یہ بتانا چاہیے کہ بھئی اپنا ملک ہی بہت اچھا ملک ہے لیکن یہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملو باہر کے ملو کچھ بھی نہیں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں کوئی قدر نہیں اسی لیے اچھے لوگ نا باہر چلے جاتے ہیں یہی ساری چیزوں سے تنگ آ کر اسی لیے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ سلجھے ہوئے لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور جو بچے, بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت محنت سے کوئی اگر روزگار آپ مانو گے نہیں جب تک کہ دس بیس اور لے آئے اور عمران بھائی سوچنا بری بات نہیں ہے لیکن چاہیے مکھی گر جائے ایک بندہ جاؤں گا کیا آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں بھائی جان میں مانتا ہوں کہ اگر آنکھوں دیکھی مکھھی کوئی نہیں تو مکھھی نگلنے کا نہیں کہتا لیکن آپ تو مکھی گر گئے تو آپ نے تو پوری چائے پھینک دی میں کہہ رہا ہوں مکھی پھینکو نا بھائی ستر سال ہو گئے ہم آزاد ہوئے ہیں ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جو آزاد ہوئے ہیں ان چیزوں کے لیے تھوڑی آزاد ہوئے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو آزادی سمجھ کے کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہم آزاد ہو گئے نہیں آپ آپ اس کی شاید کرتے ہم آزاد ہو گئے لیکن ہمارے آزاد ملک میں مجھے رشوت دینی پڑتی ہے ہم آزاد ہو گئے اسی آزاد ملک میں ہی کچرا ہے میرے گھر کے باہر ہے گلی میں ہم آزاد ہو گئے اسی آزاد ملک میں ہی, ہی آزاد ہماری پراپرٹی سیو ہم نہیں ہم, ہم, ہم سیو نہیں یہ ہوا نا کہ ہم آج پر جشن آزادی منانے والوں کو مقصد آزادی بتائیں کہ ہمارا مقصد آزادی تو یہی تھا نا کہ ہم اسلام کا یہاں نفاذ دیکھیں گے اسلام اسلام اسلام ہوگا تو اگر ہم اسلام کے اصولوں کو نافذ اپنی ذات پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں دیکھیں شہزاد بھائی یہ بتائیے کہ کون سا ادارہ یا کون سی آپ کو چیز آ کر آپ سے گناہ کرواتی ہے دیکھیں غلط میں خود کرتا ہوں یا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ایک اور غلط کام کر رہا ہوتا ہے اگر ہم خود ہی اپنے اندر درست انداز پیدا کریں اور اپنے کردار اور اخلاق کو ہم درست کریں تو اسی طرح تو بہتری آتی ہے اب یہ بتائیے کہ کئی اولیاء کرام کئی ملکوں میں کئی شہروں میں گئے ٹھیک ہے ایک شخص اللہ کی اللہ کا نیک بندہ کسی ملک جاتے ہیں کسی شہر جاتے ہیں اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے جب یہ سوارتے تو پوری پوری آپ کا ہو گیا میں مدنی انکل ہو گیا ہوں اللہ خیر کرے باپو کچھ آگے پیچھے کراؤ تو ایک بزرگ جو ہے نا وہ اللہ کے بدل دیتے بزرگ وہ تربیت کرتے ہیں اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے تقوی کے ذریعے آج اس کی ضرورت ہے میرے پیارے و میٹھے وطن عزیز کے عاشقان رسول نیک بننے کی حاجت ہے ہم نیک بن جائیں گے یہ باتیں بند ہو جائیں گی ہم جب نیک بن جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے اپنے ملک کا خیال رکھنے والے قانون کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے مہربانی کریں اچھائی کی طرف آئیں تاکہ اس طرح کی باتوں کو ہم سننے سے بچ سکیں یہ نمائندگی کر رہے ہیں کئیوں کی خود تو ظاہر ہے کہ میرا یہی ہے یہ سے نہیں ہے لیکن نمائندگی کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ البتہ اپنے وطن کے بارے میں برا بولنا نہیں چاہیے بہت خوبصورت ملک ہے بہت پیارا ملک ہے اللہ کرے کہ ہم اسے سے سخلی معنوں میں پاکستان یعنی پاک گناہوں سے پاک ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں میں مدنی ملنوں ملنوں ملن کا ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ نا یعنی یہ جو قوم ہے نا جنرل لوگ دوسرے یہ قوم جو ہے نا ڈنڈے کی قوم ہے ओ, ڈنڈے سے ہی چلتی ہے باتوں میں نہیں سمجھتی باتوں میں نہیں سمجھتی ہماری جو ہے ڈنڈے اب ستر سال ہو گئے سمجھا سمجھا کے تھک گئے آپ نے کتنے بیانات کیے ابھی بھی سمجھا ہی رہے پھر ابھی یہ نا اگلے چودہ اگست کو دیکھ لیجیے گا کتنا سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے ماننے والے مانتے ہوں گے جو لوگ سڑکوں پر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن آج شام کوئی بات ہو رہی تھی کہ یار لگتا ہے وہ مانتا نہیں مانتا تو دو شخص بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک کلین شیپ تھا اس نے کہا میں رات گھر سے نہیں نکلا کال چلائیے لبیک جی کال چلائیے ہو کہنا چاہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ باہر کا ملک باہر کا ملک اگر باہر جا کے وہی قانون اگر آپ استعمال کریں تو یہ پچھتا والا اتنا اچھا اچھا ملک نہیں ہے وہاں جا کے آپ روڈ پر چونکنا بھی پسند نہیں کرتے یا کر دیتے ہیں اتنی پیاری باتیں ہمارے کال کے ذریعے پتا چل رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمارے یہ دیکھنے اور سننے والے جو ہے نا وہ ہمارا وطن صاف ستھرا رکھنے اور قانون پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو انشاءاللہ بولنے کا موقع نہیں دیں گے آپ کا سب سے اچھا ہے یہ تو فیصلہ آپ دیکھیں یہ اسلام بھائی کہیں گے آپ کا بھی ماشاء اللہ یہ بھی ماشاء اللہ اچھا اچھا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ اچھا اسلامی بھائی اب بتائیے چلو ادھر آ جائیے ہاں تو اب ان سے پوچھیں گے نا یہ اتنے سب یہاں آ جائیں چلے چلے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اسلامی بھائی بھی دکھائیے چلے یہ کیا نام ہے یہ قربان رضا قربان اچھا یوں ہے قربان چلے قربان بھائی ہیں انہوں نے یہ بنایا یہ کس نے بنایا آپ کا نام سمیہ بھائی نے مویعا. یہ بنایا اور قسبہ بھائی نے یہ بنایا اور آپ اندلہ. انزلا حنزلہ حنزلہ کر دو بھائی انزلا چلے بھائی ہنزلہ بھائی نے یہ بنایا ہے اچھا اب بتائیے کہ اب بتائیں کس کو انعام دیں پہلے ہاں آپ کو تو یہ بولیں گے نا جی اب جو کہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہم چار چلیں گے یہ فرسٹ کون ہے جو کہتے ہیں کہ فرسٹ ہمارے قربان بھائی وہ ہاتھ اٹھائیں چلے مدنی منی سب یہاں آ جائیں آپ بھی یہاں آ جائیں چلیں میرے پاس آ جائیں چلیں انزلہ بھائی قربان بھائی آپ بھائی مدنی منی آپ ادھر آ جائیں میرے پاس اس طرف یوں آ گئے ٹھیک ہے اچھا بھائی قربان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں چلے سمیا بھائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں اچھا اور کسبہ بھائی کے لیے اور حنزلہ بھائی کے لیے بھائی اچھا, دلوقتي بھائی دلوقتي اچھا بھائی حنزلہ بھائی فرسٹ آ گئے حنزلہ بھائی کو یہ دو توحفے دو اب دوسرے نمبر کے لیے ہاتھ اٹھائے بول بولو امین بھائی یا کوئی ہے اچھا اب دوسرا نمبر قربان بھائی اچھا سمیہ بھائی اچھا یہ کسبہ بھائی ہوں اور چلو یہ ہو گیا تو یہ سمیہ بھائی سمیہ بھائی سمیا بھائی, بھائی کا دوسرا نمبر ہو گیا چلے سمیا بھائی سیکنڈ آ گئی اچھا اچھا اب قربان بھائی کسبہ بھائی چلے <سؤال> <سؤال> جناب قصبہ بھی سبان اللہ تیسرے نمبر پر آ اور ماشاء اللہ قربان کو بھی توبہ مل گیا آمین کو سب آمین آمین آمین چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ مقابلے کے لیے جی تیار ہیں جی فرمائیں کیا کرنا کے ذریعے دس سلامی بھائی نکالے جائیں گے جی کیسے نکالے جائیں گے قرآن دادی باپو دس نکالے دس جی دس جن کے نام لیں گے ٹوکن نمبر لیں گے اچھا یہ ابھی آپ اپنے ٹوکن ہاتھ میں رکھے حاضرین ماشاء اللہ آپ کے پاس بھی ہے بس دیکھیے باپو جن کو پکارتے ہیں جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ تیار رہیے میں شہبازی خان سے کر رہا ہوں میرے ایک دوست ہیں جو کہ غازی خان جی فرمائے میں غازی خان سے کر رہا ہوں میرے ایک دوست ہیں جو کہ ایک ارب ملک میں جاب کرتے ہیں انجینئر ہیں وہ تو اس پر جب وہ آئے پاکستان تو وہ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ نوجوان روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مزدور کھڑے ہوا کرتے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اور انہیں دہاڑی کے لیے جیسے لے جائے گا اتنا بھی انہیں نہیں مل رہا اب وہ گھر آنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بھی سننے کو ملا کہ بعض نوجوانوں نے خود کشیاں شروع کر دی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے معاملات ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں اتنی بے روزگاری نہیں ہے السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ میں ایک اور پہلو آپ کی طرف رکھتا ہوں میرے آپ کی طرف بھی بے روزگاری یہاں بھی ہے بے روزگاری وہاں بھی ہے یہاں بے روزگاری کی صورت میں آپ بھوکے نہیں مرتے آپ کو کھلانے پلانے والے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بے روزگاری کی صورت میں کوئی کھلانے پلانے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا اور وہاں قرضہ چڑھتا ہے یہاں پر ایسا یعنی گھر میں بھی کوئی دو چار لوگ ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آدمی اپنی وہ کچھ نہ کچھ اس کی صورت بن جاتی ہے باہر ایسا بھی نہیں ہے بہت اپنائیت کی کمی ہے باہر اچھا جس سے آپ توقع رکھتے ہیں نا وہ خود بیچارہ پریشان ہے اور جب یہ دیکھتے نا کہ ہمارا ساتھ جو بات چیت کرنے والا بیچارہ یہ بھی بے روزگار ہے اس کا فون بھی اٹینڈ نہیں ہوگا ملتے بھی نہیں ہیں اب وہ آ کر بولے یار سارے یہاں بے وفا لوگ ہیں بھائی بے وفا نہیں پریشان لوگ ہیں اب پریشان لوگ بے وفائی کا نام دے دو ایک الگ بات یہ جو پروگرام چل رہا ہے کیونکہ باہر ملک میں لوگ خوش ہیں جو پیسے والے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں ویسے کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو ہمیں تو پہلے جو باہر ہیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں آپ یقین پر ہم کام نہیں جا سکتے کام پہ جاتے ہیں گھر پہ نہیں آ سکتے اگر گھر ہمارے ساتھ پیسے ہیں تو وہاں پہ بھی مشکل ہے ابھی چور ہیں شام کو چور ہیں صبح چور ہیں ہم تو یہاں سے پھرنے پریشان ہیں جانے کے لیے پریشان دکان پہ جانے کے لیے پریشان ہیں وعلیکم السلام میرا <سلام> خیال ہے میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ کیا کال کرنی نہیں کرنی لیکن اب تک کیونکہ سننے والے آپ کے ہیں ایسا تو نہیں نا کہ کوئی بھی نہیں سن رہا ہوگا اگر اس وقت اگر ہزاروں اسلام بائز سن رہے ہوں ہزاروں لاکھوں اسلام بائز سن رہے ہوں اور جن کی کالس اس وقت ہمیں ملی ہے کسی کال میں بھی یہ نہیں آیا کہ جناب نہیں یعنی آپ کے موقف کی اگر ہم صرف موقف پر ہی رائے کا لے گئے تو آپ کے موقف پر اب تک کوئی تائٹ کا کال نہیں آئی نہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ میری شائد میں کال کریں یا نہ کریں نہ میں نے کہا ہے کہ آپ کائد میں کال کریں کہ نہ کریں تو اوور اگر دیکھیں نا تو تنگ جو تنگ ہے نا اس کو اگر باہر کا حال پتہ چلے نا تو اس کو اپنی تنگی کم نظر آئے گی یہ باہر جو لوگ ہیں نا ان کو پتا ہے کہ اندر ادھر تکلیف کتنی ہے تو یہ ایک اچھا دیکھیں یہ بھی ہم اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا پوزیٹیو لیں یہ کال بھی جو ہے نا یہ اچھا میسج جا رہا ہے ہمارے نیشن کو یہ کال کوئی ہماری کو پری پلان نہیں ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہماری کالرز کے ساتھ کہ جناب ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے اور آپ اس طرح کی کال ہمیں بھیجیے گا یہ ہماری کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے مگر ان کالوں کا آنا یہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر جو کالیں آ رہی ہیں ان کالوں کا آنا یہ اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم اپنے ملک سے محبت کرتی ہے اور جو باہر ہیں وہ بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے سلو الحبیب جی باپو جی نمبر بکارے جا رہے ہیں جن کے نمبر ہیں وہ اسلامی ہوتے ہیں 47 نمبر 47 106 106 3 سکس آج ہم باہر آتے رہیں باہر آتے رہیں 3 نمبر 3 نمبر बाहर आते रहे इनका चेक भी करते रहे इनके पास है 120, Number 120, 120, वन टू नंबर वन आते रहे 108, जीरो करीब आ जाइए 108, 108, एट माशाला नेपाली नेपाली इस्लामी भाई 157, फाइव है वन نمبر آئی ستا ون آئیے آ گیا آئیے مندی میں سے کسی کے پاس ہوگا گیارہ ڈبل ون چلیں ون فائیو نائن ون فائیو نائن تریسٹھ سکسٹی کتنے ہو گئے نہیں ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک نمبر اور نکالنا ون ففٹی سیون اچھا یہ آ گئے دس پورے ہو گئے ماشاء اللہ تشریف رکھیے آپ کے ساتھ مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ سے سوالات کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو جو سوالات کے درست جوابات دیں گے وہ مقابلے میں رکے رہیں گے اور جن کے جوابات درست نہیں ہوں گے وہ رخصت ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے پھر یہ پہلا ہمارا سمجھے راؤنڈ ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھیں گے تو اب کیسے شروع کرنا ہے نومان بھائی یہ بتائیے ان اسلامی بھائیوں سے یہ جو آپ کو سوال دیے گئے یہ میں باری باری خود ہی پوچھتا چلا جاؤں جی ون بائی ون ان سے سوال جس اسلامی بھائی نے غلط جواب دے دیا وہ اس مقابلے سے باہر تو چلے ترتیب اسی طرح رکھ لیتے دی ہیں تھوڑا سا آ جائیں نارملی you know, ترتیب میں آ جائیں hmm. ماشاء اللہ چلے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ ہو گیا آپ کا نام احمد رضا احمد احمد رضا احمد رضا ماشاء الله چلیں احمد رضا بھائی یہ بتائیے جنگی خیبر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا عزت شایلہ رضی اللہ تعالی. جی نہیں آپ کا جواب غلط ہو گیا اور میں یہ سوال آپ سے جواب میں نہیں دیتا جواب درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ بتائیے محمد سلمان تاریخ حضرت حضرت علی کرم اللہ, اللہ تعالی وجل کریم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا احمد رضا بھائی کو توحفہ دیجئے جو یہاں تک پہنچے جس کا نمبر باپو نے پکارا اس کو توفہ تو ملنا چاہیے نا باپو نے نمبر پکارا باپو کے ہاتھ سے توحفہ بھی ملے گا اچھا احمد رضا بھائی توحفہ لیتے جائیے ماشاء اللہ سلح حبیب اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے یہ تو ایسا نہیں سب کے سب چلے جائیں مقابلہ کیسے ہوا آخر میں جو دو اسلامی بھی رہ جائیں گے ان کا یہ بھی, جائے. بھی جی. ہے جی نہیں چلیں آپ بتائیے کتنی جگہ کتنی جگہ ہے قرآن پاک کی صورتوں کی شروع میں تو سب ایک صورت ایک کے علاوہ سب صورتوں میں پرانے قرآن قرآن پاک کے اندر ایک, جگ, ایک جگہ کیا ایک جگہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے ایک جگہ اگر صورتوں کے شروع والا بھی ملائے تو نہیں ایک سو چودے ہو جائیں گے ایک سو چودہ ایک سو چودہ جگہ ہے آپ کا اس ہے فارغ ہو گئے آپ کا نام فارغ دوری ہے آپ کا نام کیا ہے آئیے آپ کو تحفہ دیتے ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد آفتاب محمد آفتاب بھائی کا باپو توحفہ دیں ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آفتاب بھائی قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا پچاس ہزار سال کا ماشاءاللہ اللہ آپ کی باری ہے رمضان المبارک ہجری مہینوں میں کس نمبر پر آتا ہے نو نمبر پر آتا ہے ماشاء اللہ بلغنا بلغنا رمضان رمضان وعافیہ وعافیہ صلو بلغنا اللہ عمل رمودان پہ آفیہ سلو الحبیب اللہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے جی نہ آنے کی صورت میں کہہ دیجیے گا نہیں. نہیں آ رہا آپ کا نام جی غلام مصطفیٰ اتاری یہ بھی اب واپس جائیں گے اور توحفہ لے کر جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا یہ ہمارا آ, وہ سلسلہ ہے کہ جواب درست نہ دینے والے کو بھی توحفہ ملتا ہے جیم سوریما شہ جی, نپل. سورے مریم. سورے مریم. اللہ. جی. اب آپ سے ایک سوال ہے سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے بہت مشہور ہے جو جو جو جو جن کے نام پہ ہے. جو عادث کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں سے کیا مراد ہے آدیش کی وہ کتابیں جو جس طرح صحیح بخاری جی کتنی ہیں کل ان کے, ان کے مسلم شریف بخاری شریف ستا سے کیا مراد ہے سات ستتا. نہیں حدیث شریف کی چھ مشہور کتابوں کو سیاح ستہ کہتے ہیں ٹھیک <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی یہاں تک کرم فرمایا باپو شریف کے ہاتھ سے توحفہ لیتے جائیں جی اب آپ سے پوچھتا ہوں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بی بی بی فاطمہ خاطر جنت رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ جی ایک اور سوال آپ سے یہ سوال ہی کرتا رہوں گا یہ جب تک دو نہ رہ جائیں جی کیا شان ہے آپ کی چلیں دو مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے حضرت عثمان آپ کا نام محمد, محمد سلمان محمد سلمان آپ نے جواب حضرت عثمان رضی اللہ جی جواب درست ہے کس نماز کی آخری سب سے افضل ہے نماز جنازہ نماز جنازہ وہ کون سا دن ہے جس کو برود قیامت دلن کی طرح اٹھایا جائے گا وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ یہ آپ کو دوبارہ سوال قیامت کہ آیا ہے اللہ خیر کرے چلیں نماز عید میں کتنی تقبیریں زائد ہوتی ہیں چھ تکبیر زائد ہوتی ہیں مقابلہ بڑا اچھا چل رہا ہے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا این کاب اللہ شریف میں داخل ہونا ہے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا این کابیت اللہ شریف میں داخل ہونا ہے جلدی بہتر آپ سے آخری بار سوال کر رہا ہوں اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا این کابت اللہ شریف میں داخل ہونا ہے بابا سکر گزے سکر رحمتہ اللہ تعالیٰ آپ بتائیے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے حتیم. حتیم. سبحان اللہ جواب درست ہے ہمارے دو دوست جو جواب نہ دے سکے یہ تحفہ لے کر اپنی جگہ واپس لوٹ رہے ہیں ان نئے خاتون کا نام بتائیں جن کی ایک کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پل گرمی میں اور گرمیوں کے پل سردی میں ملتے تھے حضرت آپ بتائیے نام مائک پر بتائیں بی بی مریم بی بی مریم حضرت سیدہ اللہ مریم رضی اللہ تعالی آئنہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تحفہ لے کر واپس لوٹ رہے ہیں آپ سے سوال حضرت ملک الموتھ آپ سے سوال ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں وضو کے چار فرائض کے چار فرائض ہیں جی مائیکب سلمان بھائی کے ہاتھ میں آیا آپ کا نام بزرگ ہو بشیر احمد آپ کا نام وسیم اتاری سلمان بھائی بشیر بھائی اور وسیم بھائی تین اسلامی بھائی اب ہمارے ساتھ ہیں مقابلے میں اور سوال میں کرنے جا رہا ہوں ہمارے سلمان بھائی سے کہ حضرت سعودہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا ایسا نہ کریں سلمان بھائی جلدی بتا دیں جلدی بتا دیں جو دو اسلامی جو دو جو رہ جائے گا جو جیتے گا اسے انشاءاللہ شاء اللہ ملے گا لیکن مقابلے ابھی باقی ہیں یہ تو ایک سیگمنٹ ایک مرحلہ ہے اس کے بعد جو دو اسلامے رہ جائیں گے ان میں مزید مقابلہ شروع ہوگا محمد اسماعیل بخاری نام کیا ہے اسماعیل اسماعیل نام اسماعیل نہیں ہے شروع میں کیا نام لیا ہم نے محمد محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل سبحان اللہ ٹھیک ہے بشیر بھائی تقبیر تشریق سنائیں تشریق سنائیں م... حاضرین سے آواز نہ آئے تو مدینہ مدینہ مکہ مکہ بغداد بغداد ہوتا رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تقبیر تشریق اشارہ دے دوں ابھی زل کا مہینہ آ رہا ہے اس میں پڑی جائیں گی اچھا جواب نہیں دے پا رہے ہیں اللہ شریف نہیں وہ ان شاء اللہ احرام باندھیں گے پھر پڑیں گے وسیم بھائی مائک آپ کی طرف بڑھ رہا ہے بہت بہت شکریہ بشیر بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ بہت دیر تک چلتے رہے اب آپ جواب دیں اچھا اب یہ دو رہ گئے اب دو رہ گئے ٹھیک ہے اب آپ سے جواب نہیں ہے ہاں نہیں اب ہو گیا یہ مقابلہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دو اسلام پہ رہ گئے بھائی، اب آپ دونوں سے نہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے باپو چلے تھوڑی تے باپو کی تعداد کر لیتے اب باپو نے کہا کھڑے ہو جائیں تو کیسے گئے چلیں ایک کام کرتے ہیں یہ دو اسلامی بھائی ہیں ایسا اسکرین پہ بھی کچھ دکھائیں گے نا پہلے اس پر چلتے ہیں اچھا یہ اچھا ہیں تو جلدی جلدی جواب دینا پڑے گا سلمان بھائی نام محمد کے عدد باون بانوے ہیں صحیح یا غلط غلط جی غلط غلط دجال کو حضرت موسا علیہ السلام واسل جہنم کریں گے غلط سب سے پہلے پیغمبر حضرت سعید آدم علیہ السلام ہے صحیح جس نے اپنے والدہ کے پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا صحیح ہے غلط صحیح انسان کے ساتھ ہر بد رہنے والے فرشتوں کو منکر کر نکیر کہتے غلط ہیں غلط, غلط امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ مدینے میں سواری سے پرہیز کرتے تھے غلط تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدہ میکائل علیہ السلام ہے انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد نو گنا ہے صحیح ٹھیک اب ان کو مائک دیں آپ نے دو غلط بتایا ٹھیک ہے جنتوں کی تعداد آٹھ ہے درست خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی لے کا اصل نام حسن سنجیری ہے درست درست اچھا ماشاءاللہ اللہ آپ سے کتنے سوال کیے تھے میں نے آپ سے میں نے سوال کیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ, آٹھ میں سے آپ نے دو غلط بتائے ٹھیک ہے اور کیونکہ نام محمد کے عدت بانوے ہیں یہ صحیح ہے آپ نے غلط کہا میں صحیح جواب ناظرین تک پہنچا ہوں یہ ضروری ہے اور امام مالک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ مدینے میں سواری سے پرہیز کرتے تھے یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ہی تھا تو آپ نے آٹھ میں سے چھ صحیح دیے دو کا جواب آپ نے غلط دیا آپ نے سے میرے دو سوال کیے آپ نے دونوں کے جواب درست دے دیے میں اب آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں یہ بتائیے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صل اللہ محمد ایک بار درست شریف پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں درست تین سوال آپ سے کیے ہیں آپ نے تینوں کے جوابات درست دے دیے ہیں اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں مسواک کی لمبائی ایک بالشٹ ہونی چاہیے درست اچھا سب درست کی طرف آپ جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ چھ رجب المرجب داتا گندہ گلی ہجویری کا عرص ہے چھ رجب المرجب یہ خواجہ غریب نواز کا عرص ہے کتنے سوال ہو گئے آپ سے پانچ اب پانچوں میں سے آپ نے ایک غلط کا نہیں سب کے سب آپ نے صحیح کہے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں دسواں مہینہ ہے غلط جیسے آپ نے خود ہی نوازا تھا چلے ماشاء اللہ آپ سے کتنے سوال ہو گئے چھ سوال ہو گئے ایک اور سوال میں آپ سے <تصفح> کرنے جا رہا ہوں قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو بن کر نقیر کہتے ہیں درست. درست دو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں درست کتنے ہو گئے آٹھ کے آٹھ سوارا کے جب آپ نے درست دے دیے آپ نے دو غلط دیے ایک اور مقابلہ کرنا ہے اگلے مرحلے کی طرف یہ مرحلہ یہ جیت گئے تو یہ چھ نمبر ان کے آٹھ نمبر ہو گئے ان کے آٹھ نمبر ہیں ان کے چھ نمبر ہیں اس مرحلے میں یہ جیتے ہیں یہ رہ گئے اب دوسرے مرحلے کی طرف جائیں دوسرا مرحلہ ہے ہمارا شخصیت پہچانی ہے اسکرین پر اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے, جائے, جائے گا کچھ <coughs> دکھائیں توحفہ دکھائیں توحفہ دکھائیں چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں لیکن ہیں تو بڑے ہی لیکن ظاہری طور پہ جو ہے داغے وغیرہ ہوتے ہیں لیکن آج اتنا بڑا پیسے الحمد اللہ جی اب دکھائیے اسکرین پر شخصیت پہچانی ہے پہلے سلمان پہلے سلمان بھائی کی طرف چلتے ہیں تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے جی اگلا اشارہ لینا ہے یا بتا دیں گے پہلا اشارہ یہ ہے پہلا اشارہ اسکرین پر آپ نے دیکھا دوبارہ دکھائیں یہ جو آپ کو پکچر دکھائی جا رہی ہے نا اس سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سب یہ جو لکھا ہوا ہے نا آپ اللہ کے ولی ہیں نام بتا ٹھیک ہے آپ نے اس شخصیت کا نام بتانا ہے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں تصویر اشارہ ہے نہیں نہیں صرف نام ہے تصویر اس کا اشارہ نہیں ہے جو تحریر میں لکھا ہوا آ رہا ہے یہ آپ اللہ کے ولی ہیں جی جی یہ پہلا اشارہ ہے آپ کو نام بتاتے ہیں اگلا اشارہ یہ پیچھے میزے تصویر دکھانا کنفیوز کرنا تھا کیونکہ نام جو تھا کہہ دو تو, تو تصویر دکھا کر آدمی کے کہیں جائے گا وہ جی دوسری بارت دکھائیے پیچھے تصویر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سبالا پہچان سے آپ نے ایک شخصیت کو پہچاننا ہے کہ اس سے کون سی شخصیت مراد ہوں گی اگلا اشارہ کیا ہو گیا اچھا اگر اس ہم دے دیں تو یہ مل سکتا ہے تو اس پہلے جو بیچارے جیت کر آ رہے اس کا کیا ہوا عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ <تصفح> ماشاء ان کو تین نمبر ملے ٹھیک <تصفح> ہے اب آپ کی باری ہے اگر کیونکہ پہلے میں آپ مقابلہ جیتے ہوئے تھے پہلے اس میں اس میں اب ان کو تین نمبر ملے آپ کو کم از کم زیادہ زیادہ نمبر لینا اگر آپ نے کم نمبر لیے تو یہ مقابلے میں یہ جیت جائیں گے جی جی ہاں تو یہ پلس ہو جائیں گے نا تو ان کے ان کے چھ اور تین نو نمبر ہو گئے نا پہلا اشارہ آپ کو پہلا اشارہ صحابی ہیں دوسرا اشارہ اصحاب سفام میں سے ہیں نام بتا سکتے ہیں دیکھیں غلط ہو جائے گا تو ابو عزت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو نمبر کتنے مل گئے نہیں تیسرا ایسا رہ جواب دے دیا انہوں نے یہی ہے چار نمبر نہیں ماشاء انہوں نے دو اشاروں میں نام بتا دیا حضرت سین ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چار نمبر ملے ماشاءاللہ تو پہلے آٹھ نمبر تھے اور اب چار نمبر بارہ نمبر ہو گئے اور آپ کے ہو گئے نو نمبر تو یوں اب ایک مرحلہ رہ گیا ہے لیکن لیٹ بہت ہو گئے ہیں حضور سلسلے کا وقت بھی بہت آگے نکل گیا بارہ بج گیا آپ سے بھی کچھ پوچھنا ہے وہ باپو اپنے آپس میں نیچے کر لیں گے وہ شخصیت آپ سے بھی پوچھنی ہے ابھی مجھے ان میں بہت سارے توحفے دینے ہیں ناظرین بھی چاہ رہے ہوں گے تو چاہ رہے ہوں گے آپ سے بھی کچھ پوچھا جائے ماشاءاللہ اس میں مقابلہ جو آج تھا ہمارے وسیم بھائی یہ مقابلہ جیت چکے ہیں وسیم بھائی کو گلاف کعبہ تحفے میں ملے گا اور سلمان بھائی کو ہم دیں گے اور یہ ہے ماشاء اللہ گلاف کعبہ جو امیر سنت کی بارگاہ سے آیا خوشموں سے مہکتا ہوا ماشاء اللہ سبحان اللہ وسیم بھائی کچھ آپ بھی توحفہ دے دیں بڑی بے شکا بھی اور یہ مدنی چینل کی تاریخ میں سب سے بڑا گلاف کعبہ شریف کا پیس دیا جا ہے جی تین دن کا ان شاء اللہ مدنی کافل یہ تو ہو گئے <laughs> ان شاء اللہ دل سے ماں ماں ان شاء اللہ مدنی اولیا میں آ جائیں وسیم بھائی وسیم مدنی اولیا میں آ جائیں اور تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کر جائیں تاریخ بتا دیں ہر مہینے کوشش ہے اس بار کس تاریخ کو ان اللہ تعالی اگلے مہینے اگلے مہینے کس تاریخ کو دیکھیے عید کے بعد ان شاء اللہ عید کے بعد جو پہلا جمعہ ہے چلے گا عید کے بعد پہلا جمعہ آئے گا وسیع میں مدنی قافلے میں سفر آئے کریں آئے گے آئے آئے آئے ماشاءاللہ اللہ مدنی ہلیا سجائیں گے ہر ہفتے مندی مذاکرے میں شرکت کی دعوت میری طرف سے ہمیشہ کے لیے قبول کر لیجیے ماشاءاللہ آپ کو یہ خلاف اقابہ صوفہ مبارک حسکر اللہ اللہ حبیب اللہ ان شاء اللہ نگرانی شرا سے بھی شخصیت پوچھی جائے گی ایسا نہیں کرو نا بابو دل جوئی کی نیت سے حاضری کچھ شخصیت ہے اسکرین پہ دکھایا جائے گا پہچاننا کون ہے وہ اور چار سوال میں چار سوال پوچھے جائیں گے کیمرہ لے کر چار سوال پوچھے جائیں گے آپ پوچھیں گے اور پانچ سے بھی آپ کو نام بتانا ہے میرے کو جی نہیں بتایا تو سلسلہ کرتا ہوں آپ کی مزری ہے آپ سب سے مزری چلیں بتائیں کوشش کرتے ہیں اللہ خیر کرے اگر پہلے میں بتا دو تو پہلے میں بتا دیں سید ابراہیم باپو سید ابراہیم باپو یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوئی ہے پہلے شاید سید ابراہیم باپو نہیں نہیں آپ کو جیسا ہے ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے جی یہ سید ابراہیم باپو ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے تو آپ اندر کی باتیں نہیں پوچھو بابو آپ نے آپ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ جواب بتانے کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا پہلے سے پتا تھا میں نے دیکھی ہوئی تھی دیکھی ہوئی تھی ہو گئی ان کو ان کو پتا ہی نہیں تھا میں نے پہلے سے دیکھی ہوئی بابو ایسا نہیں اب اب میں بھی نہیں بتا سکتا تو اب میرے کو میں نے بتا دو نا ہاں پتا تو دیا نا ایک اور ہونی چاہیے نا ایک اور ایک اور اللہ ایسی جب تک ہراؤ گے نہیں دم لوگے دکھائیے ایسا تو نہیں کرو یہ نام بتائے ایسا جیسے ابھی تھا جانتے آپ ان کو اچھے طریقے سے تو اشارہ آپ دو گے میں دوں گا لکھیں شورا کا رکن ہے کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں ہے یہ تو آپ پوچھیں گے پہلا اشارہ کیا چلاؤں میں چلاؤں اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں چلاؤں چلے آپ کہتے ہیں چلو چینل ہے چلانا چاہیے رکنے شورا ہے نعم نام چلے تو تصویر دو رکھے رکھے ہیں اچھا با کہہ دے حیات ہیں نہ ابھی شورا کے بتوں نے رکنے شورا بک جائے یاد دو سوال ہو گئے دو سوال ہو گئے کتنے سوال کر رہے ہیں مجھے چار سوال کرنے پانچ روپے پانچ روپے پہ نام بتانا رکنے شورا ہیں حیات ہیں ان کا تعلق بابل مدینہ سے لا لا یا دیکھیں یار یہ تو مشکل ہو گئی اب اب تو مشکل اب تو لا آ گیا اچھا ان کا تعلق پنجاب سے نام نام اب چوتھا صبح پچھلے اس ہفتے میں یہ باب المدین آئے ہوئے تھے یہ آپ نے ہمیں کنفیوز کر دیوں آپ کو بابو اپڈیٹ لینا چاہیے شاید آئے ہوئے اب اس ہفتے بابل مدین آئے ہوئے تھے بولے معلوم نہیں بتائیے آئے تھے ہم سے ملے نہیں ہیں ہم تو یہ تو اتنا مشہور آدمی ہوگا بابل مدینہ آیا ہو آپ کو پتا نہیں کیسے نہیں ہوگا تھوڑی دیر چلو اکبر بھائی ان کو خیال میں بتا دو یہ باب المدین آئے تو پچھلے دنوں ہاں یہ بھائی کہہ رہے جی جی آپ کہہ دو جی یہ حاجی رفیع رتاری ہیں حاجی رفیع تیار آپ فرمائے کیا دینا ہے ہمارے تمام کو مدینے کی دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو باپا کے ساتھ مدینہ دکھائے اب ایک دو سوال اور پوچھ لیں ایک دو سوال اور پوچھ رہا ہوں اچھا مطلب پہچان کروا کری آپ ان شاء اللہ یہ مدنی انقلاب بھی ہے نا کہ ہمارے پتا چلے کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں پہلے کس طرح تھے دعوت اسلامی نے کیسے تبدیل کیا ہے جی دکھائیے قریب تو ہو گیا ہے پچھلے ہفتے آ چکے ہیں یہ آپ کو اتنا مل چکی ہے پچھلے ہفتے بابل مدین اور پنجاب کے ہیں ملک کی مجلس کو بھی دیکھتے ہیں جی ان کا نام بیس آتا ہے بیس ہے نہیں آتا تو بیرون کے مجلس کو کیسے دیکھتے ہیں چلے نام بتا دیں میں تو نہیں پوچھ رہا ہوں اچھا ہم بتا دیں پر آتے بیاں بہت اچھا کرتے ہیں اور ہیں بھی مدنی بیاں شولہ بیا نہیں کرتے ہیں ماشاء بیان ہوتا بیان کرتے پھر جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ازہ سل وبیب الحمد اللہ ابھی میں کچھ عوامی سوالات کی طرف بڑھوں باپو تحفے دیں کو دبا دب جتنے تحفے ایک ایک کر کے جائیں ہر سوال پر ایک توحفہ جلدی جلدی جواب دیتے جائیں توفہ لیتے جائیں مائک لے جائیں سب تشریف رکھے ہیں باپو مائک چلیں بیٹے اطہار میں کون سی ہستیاں شامل ہیں اہل بیار میں کون سی ہستیاں شامل ہیں بتائیں گے آپ جی آپ بتائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اہل بیت اتار ابع اجمین میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین وضو اضر امام احسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حضرت مولانا مشق الخشہ علی رضی اللہ عنہ اضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں کون اب جو رہ گئے ان کا کوئی بتا دے جو رہ گئے ان کا کوئی بتا دے جی بتائیے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلاط و سلام کے ازواج مطالعہ دونوں کو تحفہ دے دیں ماشاء اللہ چلیں آگے بڑھتے ہیں فک انفک امام امام اعظم علیہ رحماء کا نام بتائیں حضرت امام ابو عنیفا نعمان بن صاحب ثابت رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ولیوں کے سردار کے لقب سے مشہور ہستی کا نام بتائیں گوسی اعظم گوسی اعظم رحمت اللہ تعالی علی علیہ ماشاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی کی و کہاں سے تعلق رکھتے تھے جلدی جلدی بتا دیں کابل سے افغانستان افغانستان کندھار کندھار افغانستان ماشاءاللہ اللہ اعلیٰ آل رحمت اللہ تعالی کی کتابوں کی تعداد بتائیں جی تینتیس ایسا تو نہ کریں چلیں ہمارے مدنی حملے کے اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھایا میں ان کے بعد چلا جاتا ہوں جی بتائیے وعلیکم السلام کم بیش ایک ہزار انہیں بھی تحفہ دے دیا جائے ماشاء اللہ چلے آگے بڑھتے ہیں بیٹھتے وقت کس سمت منہ رکھنا سنت ہے رو کبلا رو ماشاءاللہ اللہ تحفہ دے دیں انہیں نی کاب اللہ شریف کی سمت چلیں آگے بڑھیں کس چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا کیا کہلاتا ہے یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے برعکس بیان کرنا کیا کہلاتا ہے جھو جھوٹ کہلاتا ہے ان کا جواب درست ہو گیا قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا سب سے اچھا واقعہ بیان حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ ان کو بھی تحفہ آگے بڑھ کر باپو شریف کے ہاتھ سے لیجئے دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز کہاں تھا فیضان مدینہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدر نگر حیدرآباد داراد مدینہ کرا دار بابل مدینہ کراچی میں تو تھا کون سی جگہ نہیں جن کو جواب نہیں لیتی ٹھیک بھی گلدار جامعہ مسجد گلدار بابول مدینہ کراچی سبحان اللہ جواب ان کا درست ہو گیا آگے بڑھتے پانچ کے مشہور مذاہب فی کے مشہور مذاہب کتنے <Ich tnä> اور کون سے ہیں آپ بتائیے فقہ ہنفی فکے شافی مالکی اور ہنفی ہمبلی شافی مالکی ہنفی شافی ہمبلی اور مالکی چاروں کے نام لے لیے جواب ان کا درست ہو گیا مائک کا ربر نیچے آ گیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ اچھا میرے مائیک کے سیل بھی ختم ہو گئے جی جلدی آ جائیں یہ لیجئے مائیک یہ برا لے لیں یہ کہہ رہے ہیں حضور کیا کر سکتے ہیں یہ لیجئے لیجیے علی الحبیب جی کولے چلائیں اور تحفے چاہیے ہیں باپو تو دینے کے لیے جی جی الحمد اللہ آپ بس آپ تھال بھرتے ہیں ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ جی کولے چلائیں السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں شاہد اتاری سنور کر رہا ہوں اس ہے کہ جو اسلام بھائی ساتھ میں بیٹھے ہیں نگرانی شورا کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بیان کیا آپ بیان کر رہے ہیں آپ مندری چینل پہ جو ہے لائف ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو یہ بات مانتے نہیں ایسی بات نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے حکم فرمایا کہ جش نے آزادی قافلوں میں کرنی ہے تو الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں نے کافی طلبہ کرامے کافی ایسے اسلامی بھائی جن پر یقین بھی نہ انہوں نے بھی الحمدللہ للہ بدنی قافلوں کے مسافر بنے ہیں اور مغرب میں واپس آئے الحمدللہ کیوں نہیں مانتے امیر اللہ سنت کی زبان میں تاثر ہے کہ محبت بھرے اللہ, اللہ برکت فرمائے السلام علیکم اللہ ڈائریکٹر صاحب مجھے دکھانے کے وجہ اسی موقع پر ہمارے نسلامی بھائیوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دکھایا کرے ہیں جو کال سن کر مسکرا رہے ہوتے ہیں بات مانتے ہیں ایسا نہیں, نہیں مانتے ماشاءاللہ اللہ کال چلا لے اب یہ بھی کمال ہے جو بھی کال آ رہی ہے انہی ہمارے اوپر آ رہی ہے چلے چلائیے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دوست میرے کچھ نزدیک بیٹھے ہوئے چودہ اگست کے پروگرام کے ساتھ وہ بار بار میں ہم باہر جانا چاہتے ہیں یا باہر ایسے ہے یا باہر ویسے ہے تو میں ان کو تھوڑا سا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ان کی سوچ ہے وہ اس طرح کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے نہیں کہ میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل نہیں مجھے چھوڑتا ہے جو ادھر آ ہیں وہ اپنی مجبوریوں میں آ کے پنس گئے ہیں وہ پریشان ہیں اور اپنے اپنے اندر سو میں سے کوئی پانچ یا دس سائیکل ہوں گے باقی زیادہ تر لوگ پریشان ملکوں میں اور وہاں تک جو کہتے ہیں کہ اسپتالوں میں والوں کی یہی پرابلم ہے میرا ہاتھ کٹ گیا تھا میں یقین کریں کہ دوسرے دن جا کے میں اسپتال میں گیا سارا دن وہیں بیٹھا گا میری ہاتھ نسیں کٹی ہوئی تھی دوسرے دن جا کر شام کو انہوں نے اڑتالیس گھنٹے کے بعد میرے وہ ہاتھ جوڑا تھا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ چینج نہیں ہے یا اس طرح کر کے تو میں ان کو بڑے عدب کے ساتھ دیکھتا ہوں خود بھی چینجنگ ملائی یا خدا پاک وطن کی تفت پر فرما تو پر فرما فضل کر اس پہ صدا سا رحمت فرما تُو ہی الحمد الحمدللہ پاک وطن پاک وطن ہے اور کئی کال آپ لے لیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو پازیٹیو کالیں آئیں گی مثبت کالیں آئیں گے اور باہر سے بھی جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہے پاکستان زندہ باد جیوے جیوے پاکستان پاکستان پاکستان ہے انشاءاللہ پاکستان پاکستان رہے گا کول لیتے ہیں بھی گول رہے تھے جو باہر والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو باہر ہیں یہاں پہ آئے دیکھیے یہ بات نہیں ہے میں سترہ سال بھی ہوں یقین کریں کہ ایک ایک پل یہاں پہ کینسر میں اور یہ دیکھتے ہیں کبھی کوئی وہاں پاکستان سے بُلا نہیں واپس یقین کرے نہو رہے ہیں یہاں پہ اتنی پریشانیاں ہیں اتنے مسلے ہیں سب کچھ ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے یہاں پہ کام کرتے ہیں سترہ سترہ گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے نہ بچوں کا نہ ہمارا ہمیں تو یہاں پہ یقین کریں آ اپنی زندگی خراب کر لی پر سب بھائیوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں اپنی فیملی والوں کو اور دوسروں کو بھی کہ خدا یا اپنے پاکستان کے خیال رکھے ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ روتے ہیں یقین کریں آج کا دن سارا دن ہمیں چیزیں جا رہا ہے ابھی یہاں پہ ہمارے بھائی یہ باہر جانے کا یا سوچتے ہیں یا کہہ رہے ہیں خدایا وہاں پہ کریں سب کچھ پاکستان اس طرح کا مطلب دنیا میں نہیں ہے اس طرح کی مٹی خوشبو کہیں نہیں ہے پلیز آپ سب کو پاکستان کی خوبانی بھا ہو میرے دادا کا میرے دادا کا میرے باپا کا ماشاء اللہ حبیب تحفے چاہیے مدنی تحفے جس کو نہیں ملا وہ یاد اٹھائے گا ٹھیک ہے جس کو تحفے نہیں ملے صرف یاد اٹھائیں گے جواب میں بھی وہی ہاتھ اٹھائیں گے جن کو تحفہ مل گیا ہے اور اگر ان کو جواب آتا بھی ہے نا تو ہاتھ اٹھانے کے بجائے وہی ہاتھ اٹھائیں جنہیں توحفہ نہیں ملا اور جواب آتا ہو ٹھیک ہے تاکہ میری مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ تو لے کے جائیں گے مدنی تحفے کے نام پر یہ صرف حاضری نہیں لے کے جائیں گے یہ جو تین اسلائی میں بیٹھے ہیں کافی دیر یہ تو اتنی دیر سے کولوں کے نام پر توفہ لے ہی رہے ہیں جی صلی اللہ علیہ حمید ایک بہت خوبصورت لفظ ہے شرعی اصطلاح ہے ایک وہ بولا جاتا ہے نواق نواخیز وضو اس سے کیا مراد ہے سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وضو توڑنے والی چیزیں وضو توڑ دینے والی چیزیں کو نواخیز وضو کہتے ہیں جواب درست ہے آپ کو تحفہ ملتا ہے ماشاءاللہ اللہ چلیں کس صورت کو چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے باپو کل بول با میں شرما گیا چلے سور کا ماشاء اللہ امیر لے سنت کے ناطیہ کلام کے مجموعے کا نام چلے آپ رہ گئے تھے وسائل بخشش, بسائلِ بخشش ماشاءاللہ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے حضرت حضرت, حضرت موسی علیہ السلام, حضرت علیہ السلام, حضرت علیہ السلام, حضرت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں پڑے گئے کلام کو کیا کہتے ہیں ارے اتنا زور سے لبے کیا ہے بز بز بز جات بز جات بز جات بز نا کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ چلیں دنیا میں کس فقہی مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں امام اعظم ابو حنیفا فک حنفی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلدی سے بتا عضرت کے ناتیہ کلام کا جو دیوان ہے اس میں شیر ہے اس میں شیر ہے وہ شیر میں پوچھنا جا رہا ہوں وہ کس کلام کا شیر ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ شیر کس کلام کا ہے لب پھول دہن پھول پہلا شیر سلطان زمن پھول پھول پھول پھول بدن بدن پول ماشاء اللہ چلے یہ سوال اس کو تھا نہیں میں نے کر لیا تھا آپ آدھا سوال سن کر کھڑے ہو گئے تھے کیا کرو میں تھوڑا گھوم گیا ٹھیک ہے بیٹا یہ بتائیے تعالی علیہ کا جو شوریہ آفاقیہ کلام ہے اس کا جو مجموعہ ہے سوال کیا تھا یہ بتائیے میں تو کچھ اور پوچھوں تو پھر لب اس مجموعے کا نام کیا ہے ادائی کا بخشی اس حدائی کے بخشی تو شیر ہے وہ شیر کس کلام کا ہے یہ بتائیے گم, گم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے گئے بے قصوں کا سہارا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے باعلا وعلا ہمارا ماشاء اللہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ماشاءاللہ ما اللہ سبحان اللہ امیر اے سنت مداثر العالی کے نام کے ساتھ زیائی نسبت کیوں لگائیں جاتے ہیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود مدینہ کیا مرید ہیں جس کے سبب آپ کو زیائی کہا جاتا ہے چلیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو تصویر بتائی وہ تصویر کون سی تھی اس کی تفصیل بتانا پڑے گا آپ کو نہیں ملا تھا توحفہ مل آپ کو تحفہ نہیں ملا چلے تصبیے فاحت میا ہے تینتیس بار سلخان اللہ تینتیس بار ارسند اللہ چونتیس بار چونتیس بار اللہ اکبر سلخان اللہ چلے ان کو بھی توحفہ دے دیں کی سورج پاک کی برکت سے پڑنے والے پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں موجود بتا سکتے ہیں سوال کیا سوال یہ ہے ٹینشن میں آ بھائی سوال سمجھنے دیں کس درود پاک کی برکت سے پڑھنے والے پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں اب تو مدنی اب تو ہفتہ وار اجتماع براہ راست کرتے تھے اس میں تو پڑھایا جاتا یہ درود پاک درود پاک سنانا ہے درود پاک سنانا ہے رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بتائیں گے درود پاک کون سا ہے وہ یہاں سے کوئی مدنی عملے کا اسلام بھائی جی یہاں بتائیے صلی اللہ علام محمد انہیں بھی توحفہ دے دیجئے ماشاءاللہ اللہ امین سنت مدر العلی نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کس سنہ نے ہجری میں شروع کیا کیمرہ مین بتائیں تو کیمرامین جواب دیں نہ ڈائریکٹر بتا رہے ہیں کیمرامین بتا رہے امار بھائی بتائے جی پیچھے سے جواب آیا یہ کون جائے گا سنی اسری پوچھے تو شاید بتا دیں ڈائریکٹر ہیں اچھا یہ کیمرامن بتا رہے ہیں جی آپ بتائیے نائنٹین ایٹی ون نائنٹین ایٹی ون اور اسلامی سال رمضان سال دو نہیں ملیں گے پھر ایک تو فون ملے گا چلے انہیں ایک توفہ دیں کیونکہ انہوں نے جواب پورا نہیں دیا اسلامی سال ہجری پوچھا تھا اسی تو ہم نے کہا تھا کہ اب بتا دیں چلے ہری بتا ہجری بتا دیا ہجری بتائے مدری سال کون سا تھا کیمرہ میں بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے چلے آپ بتائیے مدری سال چودہ سو چودہ سو ہے دونوں تو دے دیے جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحبیب حبیب صلو صلو اللہ, صلو اللہ, اللہ, تعالی اللہ. علی محبت مدنی چینل کے ناظرین بارہ بج کر چھبیس منٹ میری گڑی میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے قرآن کے مطالبہ مطالب بھی کر رہے ہوں گے کہ قرآن دازی کر دی جائے ہماری جو طرح دوسرا, طرح دوسرا سوال کیا تھا جی جی جو دوسرا سوال کیا تھا اس کے جوابات آ چکے ہیں اچھا اب ان کے لیے نام نام کی پرچی چلے سمیا بھائی آپ نکالیں جی یہ پرچی یا پرچی یہ والی ہے یہ لیجئے سوال تھا وہ کون سی صورت ہے جس کے ہر آیت کے آخر میں ہر دال آتا ہے وہ سور اخلاص ہے کل ہو احت جب جواب دینے والے جو درست جواب دینے والے اسلائی بھائیوں میں سے جن کے نام متق پہنچے احمد رضا باب المدینہ ظہیر احمد آباد عرفان باب المدینہ محمد اقلیم باب الاسلام بنتے طارق پنڈی گھیب ام اویس او منوڑا بنتے محمد اختر جگہ کا نام نہیں ہے منیر احمد نواب شاہ علی احمد قصور حسن اختر گجر خان محمد فاضل باب المدینہ کراچی بنت ہنیس باب المدینہ کراچی اور جو سوال کا جو پرچی جن کی نکلی ہے محمد فاضل باب المدینہ کراچی ماشاء ان کو انشاء اللہ ہم آہ مدنی توفہ بھجوائیں گے اور میرا خیال کافی وقت آگے نکل گیا ہے کچھ کالس دے دیں پھر ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ رحمد اللہ خان جدہ سے عرب شریف سے بات کر رہا ہوں یہ سر سب سے پہلے تو تمام سلندائیوں کو جشن آزادی مبارک ہو بہت ہی راہ سے مدنی چینل جو الحمدللہ جس جشن آزادی کی بہاریں لٹا رہا ہے یقین کیجئے کہ کتنے انسان جو ہیں وہ گناہوں سے بچ کے اس چینل سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ للہ ہمیں مدنی جشن آزادی کا اصل مطلب جو ہے وہ مدنی چینل سے مل رہا ہے تو یہ سلحے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو بار بار نگرانی شہرا کے بارگار معیار کیے جا رہے ہیں اور اپنے ملک پر زیادہ تر رہے ہیں یا تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر سے کوئی نقصان نہیں لیکن اپنا ملک میں جو چیز ہے وہ کہیں بھی نہیں جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ پڑھے لکھے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں آپ آب یہاں ابھی جس ملک سے میں بات کر رہا ہوں آپ یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے استری جو ہے پڑھے لکھے کی ہے تو ایسی بات نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کی بالادستی نہیں ہے ہمیں اللہ کے برکارہ نے اتنا پیارا ملک دیا ہے جو کہ جس میں ہر نعمت رب کریم عطا کی ہے اور ہم آن باہر آ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کتنی سیکھتے اور دل میں اور اپنے ملک کی جو فضیلت سمجھیں یا فضلیت سمجھیں وہ یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ اپنا ملک اپنے دوسرا الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں آپ اپنا اصلاح کرنا شروع کر دیں دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں آپ اپنی اصلاح کریں جب اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ارد گرد جو ہے ماحول معاشرہ جو بنتا ہے وہ فردوں سے بنتا ہے انسانوں سے بنتا ہے اپنی اصلاح اسلامی کے ماحول میں آ جائیں الحمد کتنے نوجوان ہیں جو دارسلام کے محل میں آکے وہ سمر گئے امیر سنت کی غلامی میں آ جائے اللہ دین و دنیا کی دنیا اور آخرت آپ کی سمجھ جائے گی تو اپنا ملک اپنا ہے جہاں اپنے ملک میں جو ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ واحد کے ممالک میں وہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزاک جو بہتری ہے ملک میں اس کو اور بہتر کریں گے جو کمی ہے ان اس کمی کو دور کریں کا عمل کس طرح اثر انداز ہوتا ہے میں آپ کے ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو جو قوم کم تولتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے نمبر دو جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے نمبر تین جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا نمبر چار جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تعاون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے نمبر پانچ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالی ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے تو اب غور کریں کہ ہماری بے عملی کس طرح ایک پورے قومی معاملے کو افیکٹ کرتی ہے اور لینے والوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے اللہ کرم کرے اور ہم نیکی اور پرہزگاری کے راستے کو اختیار کریں سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں ہفتہ وار اجتماع مدنی قافلے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور باپو کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان پیارے پیارے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ مدنی چینل میں ہوتے ہیں اور ہمیں بعض طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پر آکر اور اس سے کافی چیزیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ پیش کیا جائے گا ہمارے زویب بھائی کو باپو کے ہاتھ سے تحفہ ملے گا ہمارے شہزاد بھائی بھی تحفہ حاصل کریں ہمارے عمار بھائی بھی تحفہ حاصل کریں اللہ باپو تو ویسے میزبانی میزبان ہیں اللہ کرم کرے اور ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے جو حاضر ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دنیا آخر کے بھلیاں نصیب پر آپ آئے بیٹھے آپ کے آنے سے رونق ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کا تمام عاشقۂ رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ وقت دیتے ہیں ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں کال کرتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں جن کی کال ہم نہیں چلا سکے ان سے معذرت چاہتا ہوں اللہ کریم آپ کو آپ کی نیتوں پر بھرپور بتا فرمائے سلسلے مدنی چینل کے آتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں دیکھتے رہیے اور مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے اور ہر طرح سے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کیجئے جہاں آپ کو لگے کہ میرے سمل سے میرے وطن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسے رک چاہیے اور شریعت کی پابندی کیجئے اللہ کرم کرے اور ہم سب کا ایمان سلامت رہے آمین بجا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلاح تو سلام پڑھ لیں باپو ص حدیب صلی اللہ مصطفیٰ جانے راہ مت پہلا سلام مصطفیٰ رحمت سلام برد میں ہی دا یت سلام برد میں دا سلام جی گھڑی چمکاتا ہے باقاچا جی سوہا نی گھڑی چمکاتے باقاچا جی سوہی گھڑی چمکاتا ہے چاند اس دیران دیتا اج پہ لالا کھو سلا گھوسا تھا رت ہم شمے کرد میں ہی دادا دا یت بیوس لام ہو سے آ ماں مور تو کا بنوکا سے ماں کا ہو سے سلام ہم شمار سر مجھ سے سید مت کے مجھ سے کر مت کے مجھ سے کر مت کے کود سی बैठ प्रेम ने दान यत मेला को प्रणाम اللہ تو وسلام علیک رسول اللہ واہ حبیب اللہ شاہ نک اللہ شاہی بتو بول صبح شاہ نک اللہ اللہ فی ہمارا حسن واخیر حسنتوں یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھا اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلا اسلام کا صحیح معائنوں میں سے قلعہ آ بنا آمین اور ہمیں اپنے مقصد آزادی کو پانے کی توحفے کا عطا فرما آمین یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو ماں فرما آمین ہم سب کی ذاتی اجتماعی گھریلو کاروباری تمام تر معاملات اور مسائل پر اللہ رحمت کی نظر فرما آمین آمین ہم سب کا ایمان سلامت رہا آمین آمین ان ربل عزت یسفن سلام المر سلیم وحمد لاہ راخیر ہم جو ایک نعرہ لگاتے ہیں اور تمام اس طرح کا جواب دیں گے بہت بہت شکریہ طاہر کے بغیر جو رہ گئے اللہ تعالی جو رہ گئے ہیں جن کو ملے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائیں وعلیکم السلام